مقصد اور دعوے کے طور پر چار مسائل کا بیان تھا ایک اثبات توحید دوسرا اثبات رسالت تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ تعالی اور چوتھا انفاق فی سبیل اللہ تعالی صورت مضمون کے اعتبار سے منقسم تھی چار حصوں میں پہلا حصہ پہلی سو آیتے ہیں اس میں پہلا مقصدی مسئلہ بیان ہو رہا ہے جو کہ اس بات توحید ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اس بات یہ پہلا حصہ منقسم ہے ابواب آب میں تین ابواب ہیں پہلا باب پہلی بیس آیتیں اور ان بیس آیات میں تین فرقوں کا بیان تفصیلا جو تین فرقے سور فاتحہ کے آخری حصے میں اجمالن اور مختصراً ذکر ہوئے پہلی پانچ آیتوں میں منعم علیہم کا بیان تھا ان کی پانچ صفات اور حکم دنیاوی اور اخروی ذکر ہوا پھر آیت نمبر 6 اور سات میں مقبوب علیہم کا بیان تھا ان کی خباصت اور حکم دنیاوی اور اخروی بیان ہوا آیت نمبر آٹھ سے سولہ تک تیسرے یعنی زالین کا بیان تھا منافقین کی دس صفات اور حکم دنیاوی اور اخروی اور آیت نمبر ستارہ اٹھارہ انیس بیس ان چار آیتوں میں دو مثالیں بیان ہوئی آگ اور پانی بارش کی قرآن اور قرآن کے متعلقین کے تعلق کی وضاحت کے لیے رعت نمبر اکیس سے انتالیس تک یہ پہلے حصے کا دوسرا باب ہے اور اس میں خطاب عام تھا عام انسانوں کو یا یون ناس اس میں مومین ہیں تو ان کو امر باامل عبادت اور گدور کم کافرین ہیں تو ان کو امر بالعبادت اور بدورب کم منافقین ہیں تو ان کو امر بھی اخلاص العبادت عبادت و اس پہ پانچ دلائل عقلیہ اور دلائل کا سمرہ فلا تج آلہ اندادن زجر نہ ماننے والوں کو فعلم تف ولن ولنتف آلو النار النا رلتی وقود, حن وقود الحنہ اور بشارت ماننے والوں کو و بشیر لدینامن بشارت کا میلا ان اللہ عل استاحی کے ساتھ ایک وہم کا جواب تھا وہم اور اعتراض اور اشکال منکرین کی طرف سے یہ تھا کہ ایک ایسا قرآن ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں بیان ہو رہی ہیں تو اس کا جواب ہو گیا ان اللہ علیہ استحیت ربامہ سلم بعود فما فوقہ مثال تو ممسل کی وضاحت کے لیے ہوا کرتی ہے وہ وضاحت چھوٹی چیز سے آئے تو چھوٹی چیز کی مثال بیان کرنی چاہیے اگر بڑی چیز کی مثال سے وضاحت آتی ہے تو پھر بڑی چیز کی مثال بیان کرنی چاہیے اب یہاں سے آیت نمبر اٹھائیس نیام اربا عمومیہ کا بیان ہے نیام اربا عمومیہ سات عام نعمتیں سات نعمتیں عام عمومی وہ سات وہ چار نیام اربا وہ چار نعمتیں جو اللہ نے عام انسانوں پہ کی ہیں کئی فتق فرون عب اللہ کے ساتھ ان چار نعمتوں کا بیان ہے سب سے پہلی نعمت تمہیں آدم سے وجود میں لانے والا اللہ ہے تو تم لوگ کیوں اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو کئی فتق فرو کنتم اللہ فاحیاکم کو دوسری نعمت عام خل ما کما فلردی جمی اس اللہ نے زمین کے تمام منافع تمہارے لیے پیدا کیے تو کئی فتق فرون تم کیوں اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہو تیسری نعمت عمومی تمہارے بابا آدم علیہ السلام کو اللہ نے ملائک پہ معزز کیا اور مسجود الہ للملائکہ بنایا وہ اسکول ملائی کتی تسود عدم تو کئی فتق فرون باللہ تم اللہ کی توحید سے انکار کیوں کرتے ہو چوتھی نعمت تمہارے بابا آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تھی اجتہادی غلطی ہو گئی تھی تو اللہ نے ان پہ مہربانی کی معاف فرمایا فتح القاد ربی کلیماتن فتح بلیہ نو ہو تو رحیم تو کئی فتق فرون تم لوگ اللہ کی نعمتوں کی اور سے انکار اللہ کی عبادت سے اور بندگی اور توحید سے انکار کیوں کرتے ہو یہ چار عام نعمتیں یہاں سے ذکر ہو رہی ہیں کئی فتق فرو نہ ہی یہاں کفر بمانے شرک ہے تو باللہ ابن کثیر وغیرہ معنی کرتے ہیں کئی فتق فرو نہ بلاہی کئی فتح ابود نہ کئی فتح ابود نہ مآو غیر کیسے تم عبادت کرتے ہو قرآن میں لفظ ایک کئی فتح بار آیا ہے 83 تھری دفعہ کئی فقہ لفظ آئے ہیں کا معنی من آئی نہ ظہارت لکم الحجہ امام ماتوردی تاویلات میں فرماتے ہیں من آئینہ ظہارت لکم الحجہ تمہارے پاس دلیل کہاں سے آئی کس دلیل سے تم اللہ کے سے کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہو ہمارا دعوے تو ہی تو دلائل کے ساتھ مدلل بیان ہو گیا تو کئی فا کی زہرت لکم الحجا کئی فتق فرون بلّہ ہی کس طرح تم ہی صدار ٹھہراتے ہو شریک بناتے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کو وکن تم امواتن اور تھے تم آدم تو اللہ نے وجود دیا تمہیں امواتن قرآن کریم میں موت کا لفظ ایک سو نو دفعہ آیا ہے ایک سو نو دفعہ اور اس کے گیارہ اطلاقات ہیں موت میں سابق حل اطا ال انسانی ہین و منش من دہرلم ینشم مذکورہ یا عدم سابق کو موت کہتے ہیں جیسے یہاں کن تم امواتن حافظ ابن کثیر مانا کرتے ہیں کن تم عدمن فاہیا دوسرا موت عقوبت سزا اور عقوبت والی موت تیسرا موت اعجازی کبھی عجز کو بھی موت سے تعبیر کیا چوتھی موت شہادت قرآن میں شہادت اور پانچویں اشباہ موت چٹی موت روحانی جہل کو کہا گیا ہے اشباہل موت موت کی مشابہت میں نیند کو بیان کیا گیا ہے ساتویں موت آدم قوت نباتی کو کہتے ہیں زمین کی طرف نسبت اخیا بہل اردباد تہا موت آدم قوت نباتی کو کہا گیا ہے آدم ایمان کو بھی موت کہا گیا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 موت تمسیلی سورہ روم میں ذکر ہے موت زیادت غم کو بھی کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی گیارہ نمبر آئے اور ایک موت حقیقی ہے موت حقیقی ابانت الروح روح عن البدن کو کہتے ہیں روح کا بدن سے جدا ہونا یا ابتال و تصرف روح فل بدن کو کہتے ہیں بدن میں روح کے تصرفات کو باطل ہونا اسے موت سے تعبیر موت حقیقی کہا گیا ہے اسی طرح حیات بھی مختلف معنی میں استعمال ہوتی ہے قرآن کریم میں حیات قوت عاقلہ کو بھی کہا گیا ہے قوت عاقلہ قوت نباتی کو بھی کہا گیا ہے فاحیہ بہل اردا حیات اخروی کو بھی حیات کہا جاتا ہے نعمت کا حصول خوشی اور نعمت کا حصول بیغم ہونا ایک حیات دائمی صفت الہی ہے ایک حیات حکمی ہے برزخی اور ایک حیات حقیقی ہے دنیاوی اس آیت کی تفسیر کے اعتبار سے آپ اتنا جان لو کہ موت دو قسم کی ہے ایک عادم حیات کو موت کہتے ہیں آدم آدم حیات سرے سے زندگی ملی ہی نہیں یہاں کنتم امواتن تھے تم آدم زندہ نہیں تھے اور دوسری سلب حیات کو موت کہتے ہیں جو دنیاوی زندگی کے بعد آنے والی ہے اس کو موت کہتے ہیں کنتم تم امواتن یہاں موت سے مراد دم حیات ہے مانا کیا تم بے روح تھے آدم تھے ناپید تھے غیر موجود تھے فاحیاکم احیاکم احیا دنیا حیات دنیاوی مراد ہے تو اللہ نے تمہیں زندگی دی زندہ کر دیا تم کو سمیمی تو یہاں دوسری قسم کی موت سلب حیات مراد ہے پھر مار دے گا تم کو تم سے زندگی لے لے گا تمہیں تمہارے اوپر موت کو تاری کر دے گا سم میو ہی پھر زندہ کر دے گا تم کو یہاں حیات سے مراد حیات اخروی ہے یہ عام علماء کی تفسیر ہے کنتم تم امواتن اے دنیا کی زندگی سے پہلے تم مردے تھے یعنی غیر موجود تھے فاحیہ تو تمہیں زندگی دی دنیاوی سمیومی تو کم پھر تمہیں موت دے گا دنیا کی زندگی کے بعد سمی کم پھر تمہ پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا آخرت میں ایک تفصیر بعض لوگوں کی ضعیف ہے نہایت اس کو بھی ذکر کرتے ہیں امواتن سے مراد دنیاوی موت لیتے ہیں کن تم امواتن دنیاوی موت احیا کم حیات فل مراد ہے سمیمی تو کم اماطت فل قبر پھر مراد ہے سمی کم حیات اخروی مراد ہے لیکن یہ تفصیر نہایت ضعیف ہے یہ تفسیر شاز ہے پھر جو لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں مبتدین ان کے نزدیک قبر میں موت نہیں ہے وہ اماتت فل قبر کے منکر ہیں اور ان کا یہ قول ہے کہ المبیا ال یموتون بلین تقیلو نہ دار الفنا اللہ دار الباقائے امبیا پہ موت نہیں آتی بلکہ انبیاء تو ایک دار سے دوسری دار کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو یہ نہایت شاز اور غیر مرضی اور مرجوح اور مفضول تفسیر تھی ضعیف نہایت اب ہم جس تفسیر کو ترجیح دے رہے ہیں اس پہ ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ آپ نے امواتن سے تعبیر کی آدمن سم کن ي... امواتن فاحیاکم حیات حیاتی لیا لیلا سمیمی تو کم دنیا کی زندگی کے بعد والی موت سلب الحیات سمیکم اخروی موت تو کیا تم برزخی ز... سم اخروی زندگی تو کیا تم لوگ دنی... دنیا اور آخرت کے درمیان برزخ کی زندگی نہیں مانتے ہو زندگیاں تو تین ہے قرآن نے یہاں دو کیوں ذکر کی اشکال ہے تو یہاں اتنا جان لوس تفسیر سراج المنیر میں خطیب شربینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ برزخ کی زندگی صرف اقدار علی کلام ہے سورہ مومن کی آیت نمبر گیارہ کے نیچے تفسیر سراج المنیر میں خطیب صاحب لکھتے ہیں کہ برزخ کی زندگی صرف اقدار علی کلام ہے کلام پہ قدرت اللہ دے دیتا ہے مردے کو اور یہ علماء احناف کا بھی قول ہے شرح قائد میں شرع مقاصد میں مشکات کی شرع مرقات میں ملا علی قاری نے بھی یہ لکھا کہ برزخ کی زندگی نوع من الحیات ہے شب الحیات ہے حقیقی زندگی نہیں ہے اسی لیے اسے ذکر ہی نہیں کیا تفسیر تبری امت تفاصیر میں علامہ ابن جریر نے بھی یہ لکھا کہ امواتن سے مراد عدمن ہے اور دو زندگیاں آیت میں ذکر ہوئیں ایک زندگی دنیا کی اور دوسری آخرت کی درمیان میں برزقواری زندگی کو ذکر ہی نہیں کیا ابن جوزی زاد المسی میں لکھتے ہیں یہی تفسیر اصح ہے ابن ابی حاتم بھی لکھتے ہیں زاد المسی کی پہلی جلد صفہ ستاون ہے ابن ابی حاتم پہلی جل صفہ اکسٹھ بحر محیط میں ابو حیان لکھتے ہیں پہلی جلد صفح ایک سو تیس تفسیر مظہری میں پہلی جلد صفح باون حاشیت الجمل جمل صفح اکاون الحداد کرتبی نے لکھا ہے صفح دو سو انچاس پہلی جلد کی اسی طرح ماتوریدی نے تعویلات میں بھی یہ تفسیر کی انشاءاللہ العزیز اللہ ہم اس مسئلے پر تحقیقی مدلل بیان پھر سورہ عال عمران کی آیت میں کریں گے انشاءاللہ اللہ تو یہاں برزخ کی زندگی کو نہیں ذکر کیا شان شاہ کشمیری بھی فرماتے ہیں مشکلات القرآن سفنوں پہ کہ برزخ کی زندگی حقیقی زندگی نہیں بلکہ شب الحیات ہے اسی لیے اسے ذکر ہی نہیں کیا کیف تکفرون فرون بلّہ وکن تم کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ کی توحید سے کس طرح تم ہی صدار بناتے ہو اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں عبادت کرتے ہو غیر اللہ کی وکم تم امواتن واحلیہ <وَوْحَلِيه> اور حال یہ ہے کہ تھے تم عدم غیر موجود نس نیست فاحیہ تو اللہ نے زندہ کر دیا تم کو زندگی دے دی تم کو دنیا میں پیدا کر دیا سمی تو پھر مار دے گا تم کو موت لے آئے گا تم پر دنیا کی زندگی کے بعد سمی کم پھر زندہ کر دے گا تم کو آخرت میں سمئی ترجعون پھر اس اللہ کی طرف تم واپس کر دیے جاؤ گے ہو اللہ خل قل کم فل اردی جمیا دوسری نعمت ہے اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے خلاق لکم لکم ملام ل ہے پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے ما فی اردی وہ کچھ جو زمین میں ہے جمیان سب کا سب یہاں اشکال ہے کہ لام لل انتفاع ہے اور اللہ نے فرمایا زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کا سب تمہارے نفے کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا سب کو تو سانپ بچھو وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں زمین میں جو ہمارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ نقصان کے لیے ہیں پھر کیوں قرآن نے فرمایا کہ سب کچھ تمہاری فائدے کے لیے ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ہر چیز میں فائدہ ہے جمی کبھی وہ فائدہ تمہیں معلوم ہوتا ہے کبھی اس فائدہ اس فائدے کو تم نہیں جانتے لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے ہر چیز میں سوریہ عمران آیت نمبر 191 دیکھیں الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا اول الالباب وہ لوگ ہیں جو یاد کرتے ہیں اللہ کو قیامن کھڑے کھڑے وقعودن اور بیٹھے ہوئے وعلی جنوبہم اور لیٹے ہوئے اپنے سائیڈ پہ جنوب جم طرف و اتفق کروں فی خلق سماواتی ولار اور سوچ اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور کہتے ہیں ما خلق هذا باطلا اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے یہ سب کچھ باطل اور آبس یہ ابس نہیں ہے سب میں فائدہ ہے ما خلق تحادہ نہیں پیدا کیا تو نے اللہ ان آسمان اور زمینوں کو باطل ن محمل بے فائدے سبحانہ کا عذاب النار تو فائدہ تو ہر چیز میں ہے ہاں وہ فائدہ تم پہ آشکارا ہو یا نہ ہو کبھی کبھی ایک چیز تمہیں فائدہ مند نہیں لگے گی لیکن اللہ نے اس میں فائدہ رکھو آج کل کینسر کا علاج سام کے زہر سے ہوتا ہے ہندوستان کی شہزادی کو بیماری لگی تھی اور اس کا خون نہیں بنتا تھا خون کم ہوتا تھا تو حکیم اجمل کے پاس لے کے آئے اسے حکیم صاحب نے کہا کہ اسے مٹی دیا کرو کھانے کے لیے تو کچھ دن بعد شہزادی جب قزائے حاجت کے لیے گئی تو سام کی طرح کوئی کیڑا اس سے گرا اس کے بعد اس کے بدن نے خون بنانا شروع کر دیا حکیم صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے نبز دیکھ کر معلوم کیا تھا کہ اس کے میدے میں کوئی کیڑا ہے سانپ وغیرہ کی طرح جو اس کا سارا خون کھینچتا ہے تو میں نے کہا کہ میں اس کیڑے کو مٹی پہ مشغول کر دوں گا اور یہ کیڑا پھر باہر آ جائے گا اب مٹی کے ساتھ علاج ہوا مٹی کے ساتھ اس میں بھی فائدہ ہے ہر چیز میں فائدہ ہے لیکن اس کو جاننے والے اور اس کو سمجھنے والے ہی سمجھتے ہیں ہر کسی پہ وہ فائدے آشکارہ نہیں ہوتے اب تو علم طب ناپید ہوتا جا رہا ہے نقل سے پاس ہو کر ڈگریاں لے کر ڈاکٹر سب کچھ سب لوگ بن گئے مریض کی بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتے علاج تو درکنار اور یہ شعبہ علم طب کا جو مقدس تھا خدمت انسانیت کی وجہ سے نف سے دکانداری بن گیا دینداری خدمت کچھ بھی باقی نہیں رہا انسانیت میں انسانیت کا مقصود نظر مال کمانا بن گیا تو ہم نے ایک جواب کر لیا کہ ہودی خل قل کما فل اردی جمیان ی اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے جمیان سب کچھ سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اب دوسرا جواب چلو بھائی سب میں فائدہ نہیں یہاں جمی مفعول ہے فعل مقدرہ کے لیے اے اتقید جمی آمن ہو اے اتقید جمی آمن آیت نمبر تیرہ سورہ جاسیہ تیرہ نمبر آئے یہ مفعول فعل مقدرہ کا ہے اور فعل وہاں ذکر ہے وَسَخَّرَ خارا کم فِي, فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي مافل جَمِيعًا جمی ہو امن ہو اور اللہ نے مسخر کیا ہے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین جو آسمانوں میں ہے اور وہ کچھ جو زمین میں ہے جمی آمن ہو یعنی عقیدہ رکھو کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے ان سب کا مالک اللہ ہے اور یہ سب اللہ کی مملوک اور مخلوق ہے جمیان مفول فعل مقدرہ کا ہو گیا تو خلق خالہ کالکمہ فلار یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے وہ کچھ جو زمین میں ہے جمیان سب کا سب تمہارے فائدے کے لیے ہے یا جمیین عقیدہ رکھو کہ یہ سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے سب مخلوق ہے اللہ کی اور سب کا خالق ہے اللہ سمتواسم آئی فسوا ہن سبع سماوات پھر اللہ نے قصد و ارادہ کیا آسمان کی طرف سمتواسم آئی پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف استوا استوا کا قائدہ یہ ہے کہ جب اس کا سلا الا آجائے جائے تو معنی قصد کرنا قست کرنا کا سلا الا آ جائے تو معنی ہوتا ہے قصد کرنا اور جب اس کا صلا الا آجائے جائے تو معنی ہوتا ہے غالابا امام قرتبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ آیت مشکل ہے کیونکہ اس کے بارے میں اولاما کی تین آرا ہیں ایک گروہ اولاما کرام کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کی تلاوت تو کریں گے لیکن اس کی تفسیر نہیں کریں گے حقیقت اللہ کو معلوم ہے یہ مفوضہ ہیں مفوضہ اس قسم کا جواب امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی کیا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ قرآن نے کہا ہے سم مستوا العرش یا سم مستوا السماء تو استوا کیسی ہے تو امام مالک نے فرمایا الستوا معلوم والکیف ول کیف مجہول ان ولیمان بھی بداتن <ضَالًا> استوا معلوم ہے کیفیت اس کی مجہول ہے اس پہ ایمان واجب ہے اور اس کے بارے میں سوال کرنا بےدت ہے اور میں تمہیں گمراہ دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے غیر ضروری سوالات کرتے امام مالک نے سائل سے کہا استواء تو معلوم ہے قرآن میں ایمان اس پہ واجب ہے کیونکہ قرآن نے بیان کیا ہے کیفیت مجہول ہے وضاحت نہیں ہو سکتی صحابہ نے ایسے سوالات اللہ کے نبی سے نہیں کیے تھے تو ایسے سوالات غیر ضروری یا بےدت ہیں یہ روایتوں میں سلامہ ردی اللہ تعالیٰ ہا کی طرف بھی منصوب ہے البرحان میں زرکشی علماء کا دوسرا فرقہ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مناسب مانا کریں گے مناسب مانا کریں گے کبھی استوا کا مانا غلبہ کبھی استوا کا مانا ارادہ اور یہ دونوں معانی سابقہ عقاعدے کے مطابق جب استوا کے سلے میں اعلا آئے تو مانا قصد اور ارادہ اور جب اعلی آئے تو مانا غلبہ تو یہ مانا اللہ کی صفات کے ساتھ منافی بھی نہیں ہے ہم بھی اس قول کے قائل ہیں اور یہ بہتر قول ہے امام کرتبی نے بھی کہا صفحہ دو سو میں تحقیق کی ہے تیسرا گروہ علماء کا وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اس کا لفظی معنی کریں گے لفظی معنی کریں گے کیا مانا کہ اللہ استوا العرش بیٹھا ہے عرش پہ بس اسی طرح مانا کریں گے نا قائد یہ مشبہ کا قول ہے ہم نہ مفوضہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں نہ مشبہہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں ہماری یہ رائے ہے کہ ہم تعویل صحیحہ کرتے ہیں جب استواء کا صلا علائے تو بمانے غلب استوا الل عرش اور جب الا تو بمانے قست اور ارادہ آمد ایلیحا و قسد ایلا زاد المسیر میں ابن جوزی نے مانا کیا آمد الیحا و قص دلا اللہ نے اسمان کی طرف ارادہ کیا فرمایا اور اس کے پیدا کرنے کا قصد فرمایا بس یہاں یہ مانا کیونکہ استوا کے سلے میں الہ آیا ہے سما استوائل سمائی پھر اللہ نے قصد و ارادہ کی آسمان کی طرف سوا ہن سب تو بنا دیا ان کو سات آسمان سات آسمان بنا دیا اللہ نے وہ ہوا بھی کل شی اور یہ اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا پہلے قدرت کا بیان ہوا تو یہاں علم کا بیان کیونکہ اللہ کی کہ اسما و صفات کی رجا ان دو اسما کی طرف ہوتی ہے دو صفات کی طرف ہوتی ہے جو علم اور قدرت ہے تو پہلے قدرت کا بیان کر کے اب علم کا بیان وہ ہوا بھی کل علیم اس لیے کہ دلیل تام ہو جائے ویس کال اربو خللم ملائی کتینی جائل فل اردی خلیفہ خالو اتالو فی ہا میو سید فی ہا ویسف ادیما نون سب ہم قدی سلک قال انی عالم مالا اب یہاں سے تیسری نعمت عام کا بیان نعمت عامہ تیسری نعمت اللہ نے تمہارے بابا دمل سلام کو مسجود الہ ہی للملائی کا بنایا ویس قال لملائی کا یاد کرو قال ربو کا للم فرمایا تھا تیرے رب نے فرشتوں سے جلالین فرماتے ہیں جلالین میں سیوتی رحمت اللہ علیہ اس کا عامل مقدر ہے اذکر اذقالا اذکر اذقالا یاد کرو جب کہ ایک فرمایا تھا رب کا تیرے رب نے یہاں سے اہل زیغ مبتدئین رضا خانی استدلال کرتے ہیں اس معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب ہیں اسی لیے تو اللہ ان کو یاد کروا رہے ہیں نبی علیہ تو السلام کو دیکھو وہ بات یاد کرو وہ بات یاد کرو تو رئیس المفصرین مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا عامل بعد میں آنے والا فعل قالو ہے اور عامل پر ظروف مقدم ہوتے ہیں کیونکہ ظروف میں توسع ہوتی ہے تو کبھی ظرف اپنے عامل پہ مقدم ہو جایا کرتا ہے ویس کالا ربو کللم ملائی کا یاد کرو کہ فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے انی جائل فل عردی خلیفہ یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں جال بمانے خالقن میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفتاً عام لوگ مانا کرتے ہیں خلیفتاً نائب تو کہتے ہیں انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے حال یہ ہے کہ نائب کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو سارے کام نہ کر سکے کوئی کام کچھ کام اس کے لیے مشکل ہوں تو انسان اللہ کا نائب کیسا ہوا کیا اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے کہ اسے ضرورت نائب کی پڑی دوسرا نائب کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو ہر جگہ موجود نہ ہو تو وزیر اعظم کا نائب ہر صوبے میں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ وہ موجود نہیں ہوتا وزیر اعظم تو وزیر اعلیٰ اس کے نائب بن کے صوبوں میں کام دیکھتے ہیں تیسرا نائب کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جس پہ فنا آئے تو اللہ پہ فنا اور زوال تو نہیں آتی جیسے زخری علیہ السلام نائب اور وارث مانگ رہے ہیں اس لیے کہ میرے میرے فوت ہونے کے بعد میرا نائب اور میرا وارث میرا کام اور مشن آگے بڑھائے گا یری سنی و یری سمناری آپ تو اللہ پہ تو فنا بھی نہیں آتی اللہ تو عاجز بھی نہیں ہے قادر مطلق ہے اور اللہ ہر جگہ موجود بھی ہے تو پھر اللہ کو نائب اور خلیفہ کی کیا ضرورت پڑی تو یہاں ایک زبردست قسم کا اشکال اور اعتراض ان کے اس معنی پہ یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان زمین میں اللہ کا نائب ہے تو نائب تو مناب کے کام کرنے والا ہوتا ہے کیا انسان زمین میں اللہ کے کام کر سکتا ہے الوحیت والے افعال انسان کے بس کے تو نہیں ہیں اور ایک اشکال یہ بھی ہے کبھی نائب مناب کے درجے تک پہنچ جاتا ہے نائب مناب کا درجہ حاصل کر لیتا ہے کیا انسان اللہ کا درجہ اور مقام حاصل کر سکتا ہے کہ انسان زمین میں اللہ کا نائب ہوا سور فاتر آیت نمبر انتالیس کی تفسیر میں علامہ کرتبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ہو کا ایک قول ذکر کیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالان عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا خلیفت اللہ اے اللہ کے خلیفہ تو صدیق اکبر نے فرمایا لات لی خلیفت اللہ بلقول خلیفت خلیفت و رسول اللہ وانا بزال کراضن مجھے اللہ کا خلیفہ نہ کہو بلکہ مجھے رسول اللہ کا خلیفہ کہو میں اس پہ راضی ہوں میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں نائب تو انسان اللہ کا نائب نہیں پھر کیا معنی ہے خلیفہ کے تین معانی ہیں پہلا معنی خلیفہ ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق خلاف باز ہوں بادہ قائم مقام اپنے آبا کا باپ دادا کے بعد بیٹا اور پوتا خلیفہ آپ اس معنی کی تائید سورہ نام کی آیت نمبر 165 میں دیکھیں سورہ نام آیت نمبر 165 سو پینسٹھ وہ لم خلافل اردی اور یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے تم کو خلا فل ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق زمین میں خلا فل یہ نہیں کہ تم زمین کے نائب ہو خلا فل مانا زمین میں ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق اللہ نے تمہیں بنایا باپ کے بعد بیٹا دادا کے بعد پوتا اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر بہسٹھ بھی دیکھ لیں سورہ فرقان انیسواں پارہ آیت نمبر باسٹھ وہ اللہ جن خلفت یہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ٹھہرایا ہے رات اور دن کو خلفت ایک دوسرے کے پیچھے آنے والی رات کے بعد دن اور دن کے پیچھے رات آ جاتی ہے ایک دوسرے کے پیچھے تو ایک معنی یہ ہوا انی جائے فلاردی خلیفہ یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں ایک دوسرے کے بعد آنے والی مخلوق قائم مقام اپنے آبا کا دوسرا خلیفہ بمانے نائب لیکن نائب اللہ کا نہیں بلکہ جنات کا نائب ہے لیکن انسان جنات کا نائب ہے پہلے زمین پہ تسلط جنات کا تھا جب انہوں نے فسادات زیادہ کر لیے تو اللہ نے اختیار زمین کا جنات سے لے کر انسانوں کو دے دیا اب جنات جنگلوں اور صحراؤں میں رہیں گے جہاں انسان پہنچ جائے وہاں سے جنات چلے جائیں گے سورہ ہجر آیت نمبر ستائیس دیکھے ول جان نا خلق ناہومن قبل منار من سموم اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے انسان سے پہلے گرم آگ سے تو انسان سے پہلے جن کو پیدا کیا تھا زمین میں تسلط جنات کا تھا پھر اللہ نے جنات سے لے کر انسان کو دے دیا پیدا کرنے کے بعد یا خلیفہ بمانے معمور اور حاکم اللہ کے قانون کو جاری کرنے والا سورہ سواد کی آیت نمبر چھبیس دیکھیں تریسواں پارا سورہ سواد آیت نمبر چھبیس یا داود دالنا کا خلی فتن فلاردی فاہ کم بئی بالحق سی بلحق یاداؤد انا جالنا کا خلی اے داؤد ہم نے ٹھہرایا ہے آپ کو خلیفتا اپنے قانون کو جاری کرنے والا فلاردی زمین میں آپ میرے قانون کو جاری کریں گے میرے قانون کا اجرا کریں گے اننا نہ جالنا کا خلیفہ تن فلاردی تو خلیفہ بمانے معمور ہوا اللہ کے قانون اور اللہ کے احکامات کو جاری کرنے والا فاہ کم بین انا سے تو فیصلے کرو لوگوں کے درمیان بالحقی میرے قانون کے ساتھ یہ تینوں معنی امام ماوردی نے اپنی تفسیر انکت ان والعیون میں کیے ہیں دوسرے مفسرین نے بھی یہ معنی کیے ہیں اب آیت واضح ہو گئی وائس کال رب خللم انی جا فل اردی خلیفہ جو روایت میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پڑھی لا لی خلیفت اللہ بلکول خلیفت رسول اللہ دن یہ مسند احمد کی پہلی جل صفحہ 11 میں حدیث ذکر ہے بیزاوی نے بھی یہ معنی کیا ہے نائب والا لیکن فرمایا کہ انسان اللہ کا نائب کیسے بنے گا یا طریقے استخلاف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما نے ذکر کیا ہے طریقے استخلاف شران ایک ایک یہ ہے خلیفہ بنانے کا ایک طریقہ دنیا میں خلیفہ اور بادشاہ بنانے کے طریقے ہیں شرع قرتبی نے ذکر کیے ہیں ایک طریقے استخلاف شران ایک خلیفہ دوسرے خلیفے کے لیے حکم کر دے جیسے ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں حکم کر دیا تھا کہ میرے بعد عمر خلیفہ ہوگا یہ شرعی طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عام مسلمان کسی کے بارے میں اتفاق کر لیں یہ شرعی طریقہ ہے استخلاف کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آہل حل اور عقد یعنی اولاما مشورہ کر کے کسی کو خلیفہ بنا لے چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کسی کے بارے میں نس وارد ہو جیسے ابو بکر کے بارے میں نس تھی مرو ابا بکرن فلی بالناس ابن کثیر صفحہ ایک سو انتیس اور کرتوی صفحہ دو سو اٹھاسٹھ میں استخلاف شرعی کے لیے یہ چار طریقے بیان کرتے ہیں اور پھر کرتبی فرماتے ہیں کہ حاکم کے لیے گیارہ شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ حاکم قریشی ہوگا دوسری شرط یہ ہے کہ یہ قزاد کے قابل قاضی ہوگا تیسری شرط یہ ہے حاکم کے لیے کہ یہ صاحب رائے اور مدبر اور مجاہد ہوگا ہوشیار انسان ہوگا مدبر ہوگا مجاہد ہوگا مدبر مانا امور جہاد کو جاننے والا ہوگا اور چوتھی شرط شرعان خلیفہ کے لیے یہ ہے کہ وہ اقامت الحدود میں نرمی نہیں کرے گا لاتا خسکن بھی ہمارافت انفی دی اللہ کے قانون کو جاری کرنے کے معاملے میں کسی کے ساتھ نرم برتاؤ نہیں کرے گا پانچویں شرط شرعان خلیفہ کے لیے بادشاہ اور حاکم وقت کے لیے آزادی اور حریت ہے غلام خلیفہ نہیں بن سکتا حر آزاد خلیفہ بنے گا اور چھٹی شرط یہ ہے کہ مذکر ہوگا مرد ہوگا عورت خلیفہ نہیں بن سکتی رجالقوامسا خلیفہ کے لیے ساتویں شرط علامہ کرتبی نے ذکر کی سلیم العضا ہوگا معذور نہیں ہوگا اندھا بہرا گنگا نہیں ہوگا سلیم الآضا ہوگا آٹھویں شرط خلیفہ کے لیے اسلام ہے کافر مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بن سکتا مسلمان خلیفہ ہی ہوگا نویں شرط خلیفہ کے لیے عقل ہے کوئی پاگل انسان یا سفی بے خلیفہ نہیں بن سکتا دسویں شرط بلوغت ہے نابالغ بچہ خلیفہ نہیں بن سکتا اور گیارہویں شرط عادل ہے ظالم خلیفہ نہیں بن سکتا عادل یہ گیارہ شرائط کرتبی نے ذکر کی انجائل فی الارض خلیفہ یقینا میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں قائم مقام اپنے آبا کا یا خلیفت الجن یا معمور جاری کرنے والا اپنے احکام اور اپنے قانون کا قالو اتجعل جالوفی من میوسی دوفیحا ویسفک الدماء تو کہا انہوں نے اے اللہ یا تو پیدا کرتا ہے اس زمین میں اس کو جو فساد پھیلائیں گے اس زمین میں ویسف قدمہ اور بہائیں گے ایک دوسرے کے خون ونا نسبح و سب بھی ہمدی کا ون و اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں بھی ہمدی کا تیری صفات کے ساتھ اور پاک جانتے ہیں تیری ذات کو تسبیح اور تقدیس میں یہ فرق ہے تسبیح ذات کے اعتبار سے اور تقدیس صفات کے اعتبار سے یا تسبیح ذکر کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور تقدیس تقدیس ذات کے اعتبار سے صفائی عیوب سے اللہ ون نون سب بھی کا اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری تیری صفات کے ساتھ وہ نقدس الق اور پاک جانتے ہیں تیری ذات کو تجھے پاک مانتے ہیں یا تصویح حال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے اور تقدیس معال کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دوام کی طرف اشارہ ہے تو پاک ہے اور پاک تھا اور پاک رہے گا حسہ دار اور شوراکا سے اور یہ مانا ہمارے مشائق حساتذ کرام مولانا حسین علی سے نقل کرتے ہیں کہ تصویح کا تعلق حال کے ساتھ ہے تقدیس کا تعلق معال کے ساتھ ہے کیا مانا اشارت دوام کی طرف تو پاک تھا ہے اور رہے گا نہ تیرا کوئی شریک تھا نہ ہے اور نہ رہے گا نہ ہوگا اس آیت پہ دو اشکالات ہیں ظاہری ایک اشکال تو یہ ہے کہ اللہ نے مشورہ کیوں کیا فرشتوں کے ساتھ مشورے کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو کسی کام کے انجام سے باخبر نہ ہو کہ اس میں خیر ہوگا کہ شر ہوگا تو لوگوں سے مشورہ کر لے خیر حاصل کرنے کے لیے شر سے بچنے کے لیے اللہ کو تو ہر کام کے انجام کا پتا اے اللہ ترجمور تو مشورے کی ضرورت کیا ہے اس کال کا ایک جواب یہ ہے کہ مشورہ نہیں ہے یہ اطلاع ہے خبر ہے انی جا خبر ہے انی جایل فل ارد خلیفہ اور فل ارد فرمایا یہ دھپڑ تھا ان لوگوں کے منہ پر جو انسان کو کہیں اور بسانا چاہتے ہیں چاند یا کسی دوسرے سیارے میں نہیں اللہ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا تو زمین میں ہی رہے گا علم ن ارد کے فاتن احیا آیا زمین کافی نہیں ہے زندہ مردوں سب کے لیے کافی ہے اور یہ منصوبہ بندی والوں کے دعوے کی تردید بھی ہے زمین ناکافی ہو چکی ہے آبادی زیادہ ہو چکی ہے اللہ اپنے کاموں پہ خوب سمجھتا ہے جو واویلا کرتے تھے آبادی کے زیادہ ہونے کا ان کی آبادیاں کم ہو رہی ہیں اللہ رحم فرمائے تو بہرحال ایک جواب ہم نے کر دیا کہ یہ مشورہ نہیں بلکہ یہ اطلاع ہے اللہ فرشتوں کو اطلاع دے رہے ہیں خبر دے رہے ہیں خبرداری دے رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہوں دوسرا چلو بھائی مشورہ ہے لیکن یہ مشورہ اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ تعلیمن للعباد ہے دیکھو اللہ کو مشورے کی ضرورت بھی نہیں پھر بھی مشورہ کرتا ہے تمہیں مشورے کی ضرورت ہے تو تم امور میں مشورہ کیوں نہیں کرتے بغیر مشورے کے فیصلے اور کام کیوں کرتے ہو تمہیں تو ضرورت ہے تو, تو نہیں سمجھتا نہ سمجھ ہے اللہ کو تو ضرورت نہیں تھی پھر بھی مشورہ کیا تجھے ضرورت ہے پھر بھی تو مشورہ نہیں کرتا تو اللہ کو ضرورت مشورے کی نہیں تھی لیکن یہ تعلیم للعباد ہے سمجھ میں آ رہی یہ بات دوسرا اشکال یہ ہے کہ جب اللہ نے اطلاع دی اور خبر دی فرشتوں کو کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کر رہا کرنے والا ہوں جا علن فلاردی خلیفہ تو فرشتوں نے کہا انتالفی ہا میو سید فیحا ویسف فی قدیمہ تو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا تو گنا ہے اور فرشتے تو گناہ سے پاک ہیں یا فائلون مایو امرون لایاسون ما امر ہوں یا فائلون مای تحریم میں فرشتے اللہ کے حکم کا خلاف نہیں کرتے اور وہ کچھ کرتے ہیں جس کا حکم اللہ نے کیا ہو ان کو تو فرشتے تو معصوم ہیں اعتراض اللہ کے ارادے پر یہ تو بڑا گناہ ہے یہاں تو فرشتوں سے یہ گناہ ثابت ہو گیا نا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ گنا نہیں کیا انہوں نے اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کو اعتراض نہیں کہتے انقیات کہتے ہیں انقیات آجیزی کا اظہار ہے اظہار ایجز ہے مثال من غیر تشبیین جیسے تم کسی کو کہو بھائی اپنے نوکر کو کہو اپنے خادم کو کہو تم کام کے قابل نہیں ہے تم سے کام ہونے والا نہیں ہے ہم ایک دوسرے نوکر کو پکڑیں گے تو وہ یہ یہ کام کرے گا تو یہ خادم آ کے مالک کے سامنے کہے بھائی دوسرے کی کیا ضرورت ہے میں ہوں نا سارے کام کرنے کے لیے میں ہوں نا میں کروں گا میں نے آپ کی خدمت کی ہے اب پھر بھی کروں گا یہ کام بھی میں کروں گا وہ کام بھی میں کروں گا بازار کا کام بھی میں کروں گا دکان کا کام بھی میں کروں گا دوسری خدمت بھی میں کروں گا فلاں تو یہ اعتراض نہیں ہوا کرتا اسے انقیات کہتے ہیں فرشتوں نے انقیات کیا ہے اللہ دوسری مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے ہم ہیں نا ہم ہیں نا نخن لک تو اسے اظہار ایجز انقیات کہا کرتے ہیں اعتراض نہیں کہتے تیسرا اشکال یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کرنے کی اطلاع اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کی اطلاع فرشتوں کو دی اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ اس مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور فساد پھیلائیں گے تو انسان ابھی پیدا نہیں ہوا اور پہلے سے فرشتوں کو پتا چل گیا کیا فرشتے عالم الغیب تھے کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انسان پیدا ہوگا تو یہ فساد کرے گا ایک دوسرے کا خون بہائے گا تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ قیاس ہے غائب کا حاضر پر علم غیب نہیں ہے غائب کا قیاس ہے حاضر پر حاضر اس وقت موجود جنات تھے زمین میں اور جنات کا یہ حال تھا کہ وہ فساد پھیلایا کرتے تھے فساد کیا کرتے تھے ایک دوسرے کے خون کو بہایا کرتے تھے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے قتل کیا کرتے تھے تو فرشتوں نے انسان کا قیاس بھی جنات پہ کر دیا کہ یا اللہ پہلے جنات تھے فساد کرنے والے اب تو انسانوں کو پیدا فرما رہا ہے تو یہ بھی فساد کریں گے قیاس غائب کا حاضر پہ کیا یا اجتہاد کیا دوسرا جواب لفظ خلیفہ سے استدلال کیا اشتہاد خلیفہ بمانے حاکم اور حاکم کی ضرورت تو اس وقت ہوتی ہے جب نز آئے فیصلہ بین نظالم والمظلوم مظلوم کرنے والے کو حاکم کہتے ہیں جو ظالم فساد کرے گا صف کے دماغ کرے گا مظلوم کا تو پھر مظلوم اور ظالم کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حاکم کی ضرورت ہوگی تو لفظ خلیفہ سے استدلال کیا یا فرشتوں نے بشری طبیعت سے یہ مسئلہ اخذ کیا علم غیب نہیں تھا بشری طبیعت سے فطرت سے آدم علیہ السلاط والسلام کو اللہ نے چار چیزوں سے چار اجزاء سے مرکب کیا آگ ہوا پانی اور مٹی تو انسان میں بھی یہ چار صفات ہوتی ہے کبھی غصہ ہو جاتا ہے آگ کی طرح آگ بگولا ہونا کبھی چلتا ہے ہوا کی طرح اڑتا ہے ترقی کرتا ہے کبھی بہتا ہے پانی کی طرح نرمی اور کبھی فائدہ دیتا ہے مٹی کی طرح انسان بھی چار قسم کے ہیں تو اس سے استدلال کیا فرشتوں نے کہ جب یہ انسان غصے ہوگا تکبر و عجب میں مبتلا ہوگا تو یہ ظلم کرے گا فساد کرے گا قتل کرے گا تو کیا ضرورت ہے نہن سب ہم کا ون ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری صفات کے ساتھ ونقدس علاقہ و نقد سولہ کا پاک جانتے ہیں تیری ذات کو کالینی ما لا تعلمون اللہ نے فرمایا یقینا میں جانتا ہوں اس کو جو تم نہیں جانتے مجھے علم ہے اس چیز کا اور اس بات کا جس کا علم تمہیں نہیں ہے وہ آدم الاسما کل اب اللہ ان کو سمجھا رہا ہے عالم مالا تالم پہ امتحان لے رہے اللہ فرشتوں کا اور آدم علیہ السلام کا واہ اللہ آدم السما کل اور تعلیم دی سکھایا اللہ نے علم دیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو السما اسما سے مراد مسمیات کیونکہ تعلیم اسما کی نہیں ہوتی تعلیم مسمیات کی ہوتی ہے علم نام کا نہیں ہوتا ہے علم تو مسمہ کا ہوتا ہے وہ علامہ آدم السما یہاں اشکال یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسمیات کا علم دے دیا فرشتوں کو نہیں دیا پھر دونوں سے امتحان لے رہا ہے یہ تو انصاف نہیں ہوا تو جواب یہ ہے اشکال پہ سمجھنے کے بعد جواب اشکال یہ ہے کہ امتحان دو لوگوں کا ہے آدم کا اور فرشتوں کا لیکن تعلیم ایک کو دی گئی علامہ آدمہ فرشتوں کو تعلیم نہیں دی گئی تو جب تعلیم نہیں دی گئی تو امتحان کس بات کا تو جواب یہ ہے کہ علامہ سے مراد تعلیم معلم کی نہیں ہے بلکہ تعلیم فطری ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ان مسمیات کی معرفت رکھ دی تھی ضرورت ہے اس کو آدم کو ضرورت تھی فرشتوں کو ضرورت نہیں تھی تو آدم کو ضرورت تھی اس لیے اس کی فطرت میں ان مسمیات کی معرفت رکھ دی اس ضرورت کی بنا پر فرشتوں کو ضرورت نہیں تفصیر بیزاوی میں قاضی صاحب نے بھی لکھا ہے قاضی بیزاوی نے الحمو مارفتواتل شیائے و خواصہ اللہ نے الہام کر دیا تھا آدم علیہ و سلام کو معرفت فت و زواتل شیائے و خواصحا الہام فطرت میں رکھ دیا تھا یا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ امتحان اور مقابلہ نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی بدگمانی کو ختم کرنا ہے فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم ہیں نا فساد کرنے والے ایک دوسرے کے خون کو بہانے والے کیوں پیدا فرماتے ہو تو اللہ ان کی بدگمانی کو ختم کر رہے ہیں اور آدم کے مقام کو ظاہر کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں تو کوئی دوسری ضرورت ہے ہی نہیں تمہاری ضرورت ہی میری تسبیح تحمید اور تقدیس ہے انسان کی دوسری ضروریات بھی ہوں گی لیکن پھر بھی وہ میری عبادت کرے گا میری عبادت تمہاری مجبوری ہے اور انسان کی مجبوری نہیں پھر بھی اس کے لیے ضروری ہے تو اس کا درجہ تم سے اونچا ہے نا اور مقصود آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اظہار ہے علم کی وجہ سے تو اشارہ اس طرف کہ جس کو اللہ نے تم پہ فوقیت دی ہو علم کی وجہ سے تو اس پہ اعتراض نہ کیا کرو اس پہ اعتراض نہ کرو اسے اللہ نے تم پہ اونچا کیا تم سے زیادہ مقام فرمایا تو علم دیا ہے اعتراض کیوں کرتے ہو اس پہ وہ علامہ آدم السما فضیلت اس طریقے سے ثابت ہوگی ایک علم دیا ہے دوسرا آدم علیہ السلام کی ضروریات ہوں گی اس کی اولاد کی ضروریات ہوں گی پانی خوراک رہن سہن گھر اور دوسری حاجات جاتی دنیاویا اس کی باوجود بھی وہ میری عبادت اور بندگی کرے گا تو معلوم ہوا کہ وہ تم سے درجے اور مقام میں اونچا ہے کیونکہ اگر تم میری عبادت کرتے ہو تو تمہارا دوسرا کوئی کام نہیں اور تمہارا یہی کام ہے یہ مجبوری ہے یہ ضرورت ہے انسان تو دوسری ضروریات بھی رکھے گا پھر بھی میری بندگی کرے گا تو تم سے اونچا ہوگا درجے کے اعتبار سے سمجھ میں آ رہی ہے بات واللم دملسما کل اب علم کی شرافت اور فضیلت آدم علیہ السلام کی فوقیت ملائے کا پر علم کی وجہ سے ہے بس علم ہی ہے کہ انسان کو اونچا کرتا ہے سکھا دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو مسمیات چیزوں کے اثرات اسما سے مراد مسمیات کل کل عرفی ہے یہ نہیں کہ ساری چیزوں کے اثرات اللہ نے سکھا دیے بلکہ یہ کل عرفی ہے عرفی کلی سے کہتے ہیں کہ حقیقت میں کل کا معنی اپنا مراد نہ ہو بلکہ اور اسے کل کہا جاتا ہو جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر تریانوے یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کے پاس علم کل تھا یہ کلی عرفی ہے اس کی مثال ہمارے عرف میں بھی ہے ایک بندہ اپنے گھر بہت سا سودا لے کے جائے تو گھر والی اسے کہے سارا بازار میرے پیچھے لے آئے تو سارا بازار تو نہیں لائے وہ سودا ذرا زیادہ لے کے آئے لیکن سارا بازار تو نہیں لائے نا اب یہ سارا بازار کل عرفی ہے سارا سوریہ عمران آیت نمبر 93 کل التوامی کا نہ اسرائیل کل کل عرفی ہے یہ کل حقیقی نہیں ہے اسی طرح سور بقرہ کی آیت نمبر دو سو ساٹھ وہاں بھی کل اور فی مستعمل ہے سور نمل میں بھی آتا ہے تریس نمبر آیت اوتیت من کل شین بلقیس کے پاس ہر چیز ہے اسے ہر چیز دی گئی تھی سورہ کاف کی آیت نمبر اناسی سورہ عراف کی آیت نمبر ایک سو پینتالیس کل بمانے اکثر یا کل اضافی بھی اسے کہتے ہیں سورہ آقاف کی آیت نمبر پچیس کل بمانے اکثر اسی وجہ سے اللہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفصیر زاد المسی میں لکھتے ہیں انمو اسماؤ اسماء معدودت لمسمیات اسمیاتن محسوسن اسماؤ مادو دت ان لم سب کا سب علم نہیں بلکہ اسمائے معدود عالی مسمیات محسوسہ کچھ محسوس حصی مسمیات کا علم چند گنتی کے کچھ دیے تھے ابن جرید نے لکھا ہے کہ اولا قول یہ ہے بہتر تبری تفسیر تبری صفح 248 باہر محیط میں بھی صفحہ 146 سو چھیالیس تفسیر مصری عالم کی ہے احمد مصطفیٰ اس کا نام ہے پہلی جل صفہ بہاسی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی بھی لکھتے ہیں صفا ساٹھ پہ ابجد العلوم نے بھی لکھا ہے انحا اسماء ذرری یت ہواسما دون قتی دونا الاجناس ساعر الجناسر اجناسل انہا اسماء ذرری یت ہواسماء دون کا دونا الاجناس الخلق خلقے یہ اسما اولاد آدم کے تھے بعض اولاد اولاد آدم کے نام سکھائے گئے تھے وہ آسما الملائی کا دون آسمائی ساعر لنا خون بہانے سے مراد یسف دما سے مراد مارنا قتل کرنا قتل کرنا اور پتا اگر فرشتوں کو چلا تھا کہ انسان میں خون ہوگا تو وہ انسان کے مادے اصلی کی وجہ سے تھا نا جس مادہ سے پیدا کیا زمین کی یہ تاثیر ہے کہ اس سے جو چیز پیدا ہو اس میں پانی ہوتا ہے خون بھی پانی کی طرح مائے ہے تو یہی مراد ہے وہ جالنا من المائی کلشین حئی انسان کی تخلیق کے مادے میں بھی پانی تھا اچھا خبر اچر تلاڑا اسما سے مراد کل لہا سے مراد سارے مسمیات نہیں ہیں بلکہ باز ہے باز بعض یہ ہم نے تردید کی اس پہ جو کہ کہتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو علم کلی دیا گیا تھا تو نبی علیہ السلام کا درجہ تو آدم علیہ السلام سے اونچا ہے تو پھر نبی علیہ السلام کا علم بھی آدم علیہ السلام سے اونچا ہے تو آدم کو علم کلی دیا گیا تھا تو رسول اللہ بھی ما, کانا ما یکون پہ خبردار ہیں تو ہم نے جواب کر دیا کل عرفی ہے حقیقی نہیں ہے سمجھ میں آئی بات آدم عبرانی کا لفظ ہے عبرانی میں آدم عدم مٹی کو کہتے ہیں اودمت بھورے مٹی والے رنگ کو کہتے ہیں قرآن میں ستائیس انبیاء کرام کے نام ہیں ستائیس انبیاء کرام کے ناموں میں سے ایک نام آدم بھی ہے والم آدم السما کل اور اللہ نے سمجھا دیا تھا سکھا دیا تھا فطرتن آدم علیہ السلام کو مسمیات کے اثرات سب ضروری ضروری سمارملائی کا پھر اللہ نے پیش کیا ان کو ان مسمیات کو فرشتوں پر فقالہ تو فرمایا امبیونی بھی اسمائی ہا اولا خبر دے دو مجھے ان مسمیات کے اثرات پر ان چیزوں کے اثرات پر پانی کا کیا اثر ہے مثال کے طور پر اس کا گندم کا کیا اثر ہے تو فرشتوں کی تو یہ ضرورت نہیں تو اس لیے ان کو اس کا علم بھی نہیں امبی اونی بھی اسمائی ہا خبر دے دو مجھے ان چیزوں کے اثرات پر کہ یہ ہے ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے تو کیا فرشتے جھوٹے تھے ان کن تم سادقین بمانے عالمین اگر تم جاننے والے ہو تو ان مسمیات کے اثرات کو مجھے بتا دو یا ان کن تم صادقین مغیبین ابو و حیاان بارے محیط میں لکھتے ہیں بہترین تفسیر ہے یہ بھی ابو حیان لکھتے ہیں مغیبینا اگر تم غیب کو جاننے والے ہو تو ان اثر ان چیزوں کے اثرات کی خبر مجھے دے دو قالوا سبح لا علم لنا الا ما تنا ان انت علیم الحکیم کہا فرشتوں نے صبح کا پاکی ہے تیرے لیے اے ہمارے اللہ سبحانہ کا تنزی ہن لاہ من اینکوں ملگئی بغیر رہو تفصیر ابن جریر نے لکھا ہے یہ امتفاصیر ہے ابن جریر کی تفصیر تفسیر, تفسیر تبری اور قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے تنزی ہن لاہ کا فرشتوں نے اس لیے کہا تنزی ہن لاہ من اینکوں یعلم ملگئی من این کو نیا مل گئی بغیر کا کہا فرشتوں نے اللہ کے لیے پاکی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب ہو ہم تو عالم الغیب نہیں کیونکہ انکن تم صادقین کا معنی ہم نے انکن تم مغیبینہ عالمینہ بل اگر تم غیب کو جاننے والے ہو تو جواب دے دو تو فرشتوں نے کہا سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے تیرے سوا تو کوئی غیب نہیں علم غیب میں تیرا کوئی ہی دار نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے اور یہ بات یاد رکھ لو ان من علم انتقلا تالم و اللہ عالم علم کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ تمہیں ایک بات معلوم نہ ہو تو تم اس میں کہہ دو کہ اللہ عالم اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا کیونکہ وماؤ تھی تم منل علم اللہ کلیلہ نہیں دیا گیا تم علم میں سے اللہ کلیلہ مگر تھوڑا سا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک مجلس میں اڑتالیس مسائل کے بارے میں پوچھا گیا تو ان 48 میں سے بتیس مسائل کے بارے میں امام مالک نے فرمایا اللہ عالم مجھے پتہ نہیں اللہ جانتا ہے تو اڑتالیس میں سے بتیس نکال دو تو صرف سولہ مسئلوں کا جواب دیا اڑتالیس میں سے اور بتیس میں کہا اللہ کو پتا ہے مجھے پتا نہیں اللہ نبی علیہ تو السلام سے پوچھا گیا تھا ائی البائے افضلو زمین میں سے سب سے بہتر زمین کا حصہ کون سا ہے نبی علیہ تو السلام چپ رہے تو اللہ نے جبرائیل کو بیجار وہی آئی احب البلادی اللہ مساجدہ احب البلادی اللہ مساجدہ زمین میں سب سے بہتر زمین اللہ کو محبوب زمین وہ مسجد کی زمین ہے کیونکہ اس پہ سجدہ لگتا ہے تفصیلح المانی میں امام آلوسی نے یہ مسئلہ بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ شاید سے یہ ثابت ہو گیا کہ عالم الغیب صرف اور صرف ایک اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں متعدد طریقوں سے ثابت ہوا ایک سبحانہ کا پاکی ہے تیرے لیے اللہ تو ہی عالم الغیب ہے کوئی اور نہیں دوسرا انی عالم مالا تالم ان سے بھی ثابت ہو گیا کہ صفت خاصہ ہے اللہ کی علم غیب یہ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے اب اس اسما کے بارے میں بعض علماء نے تفسیر کی ہے کہ اس سے موراد کیا ہے تو یہ تفسیر اور یہ وضاحت کوئی اہمیت کی حامل نہیں اسی لیے ہم اس سے احتراز کرتے ہیں کیا چیزیں تھیں اللہ کو معلوم ہے کوئی کہتے ہیں گندم تھا اور کوئی کہتے ہیں کہ قسہ تھا کسی تھا فسوا تھا فیسوا تھا اور تفسیر جلالین نے بہت باتیں لکھی ہیں بہت باتیں لکھی ہیں لیکن علماء نے اس پہ رد بھی کیا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسماع الملائے کا تھے اسماعی ضروریت تھے اسماع, اسماع المادات گنتی تھی زاد المصیر کہتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات قالوا سبحانہ کا تو فرشتوں نے کہا پاکی ہے تیرے لیے اللہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا کہ تو نے ہمیں علم دیا ہے جتنا علم تو نے دیا ہے بس اتنا ہی ہے اس سے زیادہ ہم نہیں سمجھتے ان کا انتل عالیم الحکیم بے شک تو ہے جاننے والا حکمتوں والا ہم نے علم غیب کی تفصیل کی تھی اصول القرآن میں کہ فرشتوں سے نفی علم غیب جنات سے علم غیب کی نفی اولیاء سے انبیاء سے علم غیب کی نفی اللہ قرآن میں کرتا ہے ساری مخلوق سے عالم الغیب صرف اللہ ہے انکا کا انتل الحکیم بے شک تو خاص تو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے قال آدم ومب اہم بسما فرمایا اللہ نے و آدم خبر دے دے ان کو ان کی ان چیزوں کے بارے میں دیکھے فرشتوں کو کہا امبیونی اور آدم علیہ السلام سے کہا امبی اہم گویا کہ آدم کو فرشتوں کا استاذ بنا دیا اے آدم خبر دے دو ان فرشتوں کو ان کی ان چیزوں کے بارے میں فلم امبا ہم جب خبر دے دی آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے اثرات کے بارے میں خالعالم اک القم انی عالم و غیب سماواتی ول تو اللہ نے فرمایا یا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ یقیناً میں جاننے والا ہوں غیب کو اسمانوں اور زمینوں کے واعلم عالم و ماتون و ما کن تم تک تمون اور جانتا ہوں میں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو تو ما کن تم تک کیا فرشتوں نے اللہ سے کچھ چھپایا تھا یا اللہ سے فرشتے کچھ چھپا سکتے ہیں نہیں تو پھر ما کن تم تک تمون کا کیا معنی علماء تفسیر فرماتے ہیں یہ جملہ شمول کا کلمہ ہے کلام کی تحسین کے لیے ہے یہ کلام کے حسن کے لیے لایا گیا بس اس کا معنی مراد نہیں ہے نہ فرشتوں نے کچھ چھپایا تھا اور نہ فرشتے کچھ چھپا سکتے ہیں اللہ سے تو ما کن تم تک تمون سے مراد شمول کا کلمہ ہے یہ اس اس کا معنی نہیں مراد جیسے لوگ کہتے پانی مانی پانی کا تو معنی ہے مانی کسے کہتے ہیں روٹی موٹی اللہ و اسکل نال ملائی یاد کرو کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کی طرف تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہیں کیا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس بلس سے ہے گیارہ مرتبہ قرآن میں اس کا یہ نام ذکر ہے بلس خفغان کو کہتے ہیں ہمیشہ یہ خفا رہتا ہے پریشان ہی رہتا ہے کیونکہ جنت سے اتارا گیا دھتکارا گیا تو سجدہ کیا سارے ملائکہ نے مگر ابلیس نے نہیں کیا با وسط تقبرا ہوا کا نہ منل انکار کر دیا سجدہ کرنے سے اور خود کو بڑا جانا اور تھا یہ کفر کرنے والوں میں سے کا من الكافرین اچھا یہاں چند باتیں ہیں اس کی وضاحت کر کے پھر اشکالات ہے اس کے جوابات دیں گے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی توجہ ہونی چاہیے واقعہ سجود الا آدم قرآن نے سات مقامات پہ ذکر کیا ہے سات سور بقرہ میں ہے یہاں سور آراف میں ہے سور حجر میں ہے سور بنی اسرائیل میں ہے سور کہف میں ہے سور توحا میں ہے اور سور صاد میں ہے ان سات مقامات پہ یہ واقعہ ذکر ہوا ہے اس جدولی آدم سے مراد کیا ہے سجدہ غیر اللہ کو تو شرک ہے تو اللہ نے ملائکہ کو کیوں حکم فرمایا کہ سجدہ کرو آدم کی طرف الا آدمہ تو یہاں سجدے کی تعریف سن لو سجدہ یہاں تفسیر کے مختلف انداز دیکھو پہلا سجدہ لغوی مراد ہے بمانے انہینا ان مطلق ٹیٹھی دل سر ٹیٹھے یہ جمہور قول کی تفسیر ہے جمہور علماء کی تفسیر ہے سجدہ بمانے انقیاد یا انہینا آجیزی تفصیر رحلمانی میں بھی یہ لکھا ہے دوسری تفسیر سجدے سے مراد سجدے عبادت ہے لیکن الا آدم میں یہ ایلا بمانے لام ہے اس جود الا آدما ل آدما لام اجلیہ یا لام لوقیت یہ تفسیر امام قرطبی نے کی ہے سجد عبادت ہے لیکن الہ اس, اس جدولی آدم لام الہ کے معنی میں ہے الہ کے معنی میں تو لام الہ کے معنی میں آدم کو بطور قبلہ بنایا سجدہ اللہ کی کے حضور تھا سجدہ اللہ کے حضور تو اس جدول آدما اے الا آدما کرو آدم کی طرف جیسے سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کے حضور لیکن بیت اللہ کی طرف بیت اللہ ہمارا معبود نہیں امام انقلاب مولانا و بیت اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وہ یتیم ہو گئے تھے ان کے باپ فوت ہو گئے تھے تو پھر ماموں کے ہاں وہ رہا کرتے تھے اپنی ماں کے ساتھ اور یہ سکھ گرانے سے تھے سکھ تو اس کے مامو بھی سکھ تھے لیکن تھانہ تھے پولیس میں ہمارے اساتذہ فرماتے ہیں مامو کے ساتھ کبھی کبھی سندی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں جایا کرتا تھا ہمارے شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا محمد طاہر نور اللہ مرکدوں نے ایک دن پوچھا تھا سندھی صاحب سے پتہ چلا ہے کہ آپ والدین سکھ تھے آپ مسلمان کیسے ہوئے تو پھر سندھی صاحب نے خود یہ واقعہ بیان فرمایا تھا کہ ایک دن ماموں کے ساتھ نکلا تھا بہت شور تھا بہت رش تھی تو پوچھا کیا ہے کہا کہنے والے نے کہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کا مناظرہ ہے تو ہم بھی جا کے کھڑے ہو گئے اتنے میں مسلمانوں کے مولوی نے کھڑے ہو کے دلیل بیان کی ہندوؤں کے خلاف تمہارا دین باطل ہے اس لیے باطل ہے کہ تم اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا کر ان کی پوجا کرتے ہو عبادت کرتے ہو تو ہندوؤں کا پنڈت اٹھا اس نے کہا مولوی صاحب اگر ہمارا دین باطل ہے تو تمہارا بھی باطل ہے تم بھی مردوں کو دفنا کے ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں تم پڑے کو پوچھتے ہو تو مسلمانوں کے مولوی اٹھے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمارا دین یہ نہیں ہمارے دین میں یہ اجازت نہیں یہ تو ہمارے جوہلا اس طرح کرتے ہیں بے دین اور سمجھ قسم کے لوگ قبروں کے سامنے سجدہ کرتے اور اس کی پوجا پاٹھ کرتے ہمارے دین میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں اور تمہارا دین تو بنا ہے بتوں کی پوجا پر تو لوگ خوش ہوئے اور مسلمانوں نے کوشید کی کہ ہاں مولوی صاحب نے اچھی دلیل بیان کی اتنے میں پنڈت اٹھا اور پنڈت نے کہا ٹھیک بھائی ٹھیک مولوی صاحب اگر قبروں کی پوجا کرنا تمہارا دین نہیں اور یہ جوہلا کا کام ہے تو بیت اللہ کی پوجا کرنا تو تمہارا دین ہے نا وہ بھی تو دیواریں ہیں تمہارے باپ داداؤں نے بنائی ہیں تو بیت اللہ کی در و دیوار کی عبادت اور اس کے سامنے سجدہ کرنا یہ تو تمہارا دین ہے اگر ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا دین باطل ہے جب تم بیت اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو تو تمہارا بھی باطل ہوا فما کا نہ جواب کفا ہوا جواب تو مسلمانوں کے مولوی اٹھے اور کہا ہاں پنڈت صاحب یہ بات سن لو اور جان لو بیت اللہ ہمارا مسجود نہیں بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے ہم سجدہ اللہ کے ہاں کرتے ہیں اللہ کے در میں کرتے ہیں ہاں اجتماعیت اور اتفاق کے لیے اللہ نے ہمارے لیے ایک سمت مقرر کی ہے بیت اللہ بھائی قبلہ بنا ہر کوئی اپنی اپنی مرضی سے ہر طرف جس طرف چاہے اللہ کو سجدہ کرتا تو پھر اتفاق نہ آتا تو بیت اللہ بطور قبلہ ہے بیت اللہ بطور معبود اور مسجود نہیں ہے ہمارے لیے اور تمہارے لیے تو بت مسجود ہے جس طرف بت ہو اس طرف تم سجدہ کرتے تھے قبلہ نہیں سمت نہیں طرف نہیں بس یہ بات جب میں نے سنی تو میرے دل میں اسلام کی حقانیت بیٹھ گئی پھر مطالعہ کرتا تھا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بیٹھا پھر علم حاصل کی اللہ نے بہت بڑی شان دی پھر مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب کے نام سے دنیا میں جانے گئے اور اتنا خیر پھیلا اللہ نے بہت خیر ان سے پھیلایا تو یہ دوسری تفسیر سجدہ عبادت کا تھا لیکن لمام لی لام بمانے الا ہے پہلی بات سجدہ لوغوی بمانے انقیاد اور انحنا اور عاجزی ابن العربی نے ایک معنی کیا ہے وہ کہتے ہیں اسد الدما یہ سلوٹ تھا وز الکفی ال جبہتی کا سلام الجی میں ہاتھ ماتھے پہ رکھنا جیسے آج کل لوگ سلام کرتے اپنے افسروں کو سلوٹ کرتے ہیں یہ سلوٹ تھا اس جد آدم جب افسر آتا ہے تو سپاہی سپاہی اسے سلوٹ کر دیتے ہیں تو آدم آئے تو تم سلوٹ کرو حد الدم یا لام بمان اپنے معنی میں ہے لیکن لام اجلیہ ہے اس سجدہ کرو اللہ کی در میں اللہ کے در میں لے آدم آدم کی وجہ سے کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اس کو علم دیا تو اس اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے تمہیں لام اجلیہ ہے یا لام توقید کے لیے ہے لام توقید کے لیے ہے اس جدو سجدہ کرو اللہ کے سامنے ل آدما وقت تخلیق آدما آدم کی پیدائش کے وقت جب اللہ اتنی عجیب اور اکرم المخلوقات اور اشرف المخلوقات کو پیدا کرے تو تم اللہ کے سامنے سجدہ کر لو تو لام کے بارے میں لام بمانے الا لام ل اجلیا لام لوقیت یا لام بمانے مع اس جدو سجدہ کرو اللہ کے در میں ل آدما ما آدم, آدم, آدم تمہارا امام تم ان کے مقتدی اور اللہ کے سامنے سجدہ کرو آدم کی امامتی میں سمجھ میں آ رہی ہے بات اللہ اللہ اور ایک معنی اس جدولی عدمہ سے مراد سجدہ تعظیمی ہے سجدے سے مراد تعظیمی سجدہ ہے ہماری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے تعظیمی سجدہ روا اور جائز نہیں لیکن شرائع من قبل نام میں عبادت کا سجدہ تو مخلوق کے سامنے حرام تھا لیکن تعظیم کا سجدہ مخلوق کے سامنے حلال تھا جائز تھا جیسے سورہ یوسف میں فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے والے بن گئے یہاں بھی تعظیم کا سجدہ ہے تم تعظیم کرو احترام کرو ادب کرو قدر کرو آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو تفسیر مدارک میں سلمان کی حدیث لائم بغل مخلوقہ ایسود علیحد من المخلوق مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ مخلوق کے سامنے سجدہ کرے وہ سجد عبادت سجد عبادت جائز نہیں ہاں سجد تعظیم شرائ من قبل نام جائز تھا ہماری شریعت میں ناجائز جائز ہے تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے معاذ نے جبل آئے تھے یمن سے اللہ کے نبی کے سامنے انہنا کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ماہیا معاض اے معاذ کیا کر دیا تو نے معاذ نے فرمایا یمن میں چھوٹے اپنے بڑوں کے سامنے اس طرح سر سر ٹٹے کیا کرتے تھے سجدہ کیا کرتے تھے میں نے وہاں ارادہ کیا تھا کہ اگر مدینہ منورہ جاؤں تو نبی علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی کروں گا ادباً احترامن اکرامن تعظیمن نبی علیہ السلام نے فرمایا آ رہا اے تلو مرر تبھی یہ حدیث قیس ابن ثابت کے بارے میں بھی ہے جو ہیرے سے آئے تھے اور یہ قیس نبی علیہ السلام کے انٹیلیجنس افسر تھے تو نبی علیہ السلات سلام نے فرمایا آ رہا مرر تبھی قبری اس میں سجدے سے منع بھی فرما دیا اور منع کرنے کی حکمت بھی بیان فرما دی آیا مجھے خبر دے دو جب تو میری قبر پہ گزرے گا تو اس کے سامنے بھی سجدہ کرے گا اس کے سامنے بھی سجدہ کرے گا مانا جو مرنے والا ہو قبر میں جانے والا ہو اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا کرتے سجدہ تو اس کا حق ہے حولحی لا یموت جس پہ فنا زوال موت نہیں آیا کرتی وہ اللہ ہے اللہ کے سوا سب نے مرنا ہے نف سنزائے قتل موت تو کسی کے سامنے بھی سجدہ نہیں کرنا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات اور پھر فرمائے لاحکم تو دن لامر تنسان تسجد اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو اجازت دیتا اور حکم کرتا کہ اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ کرے کیونکہ بیوی پر خاون کا حق سب سے زیادہ ہے حقوق العباد میں سے تو یوسف علیہ السلام کے زمانے تک سجدہ تعظیم مخلوق کا مخلوق کے سامنے جائز تھا یوسف علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب سجدہ تعظیم بھی جائز ہی. ہاں اس زمانے میں تو بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا نا موضوع القرآن میں شاہ صاحب نے یہ لکھا ہے اور یہ تفصیل تمام علماء کرام نے کی ہے کہ اب کوئی شاگرد استاذ کا سجدہ نہیں کرے گا مرید پیر کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائے گا رعیت اپنے بادشاہ حاکم کے سامنے سر نہیں جھکائے گی اولاد والدین کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے بیوی خاون کے سامنے سر نہیں جھکائے گی اب تو مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا یہ آخری دین ہے اس میں شرک کے دروازوں کو بند کر دیا گیا عام طور پہ مفسرین نے یہ کلام کیا تفسیر خاضن صفا چون قرطبی صفح تین سو چورانوے مشکات میں حدیث ہے دوسری جل صفا دو سو اکاسی تفسیر مدارک کی پہلی جل سفا دو سفح بیالیس فت العزیز صفح چھ سو چودہ محاسن تعول دوسری جلد صفح دو سو ستر تفصیر کبیر دوسری جلد صفح ایک سو چورانوے ابن العربی پہلی جل صفح سینتیس روح المانی پہلی جلسفہ دو سو اٹھاسی اللہ کے سوا کسی کے سامنے تعظیمن بھی جھکنا جائز نہیں اب جد العلوم پہلی جل صفح ایک سو سینتیس البیان صفح چار سو بیس اسی طرح مرقات تیسری جلسفہ دو سو ساٹھ شرح فق اکبر صفح دو سو چھبیس اسی طرح نفع المفتی وسائل مالا بدہ منہو صفح اکاسی بحر الرائق آٹھویں جل صفح ایک سو اٹھانوے فتح عالمگیری صفح انہتر تسکرۃ اللہ براری ولاشرار صفح ستہتر مجمول فتح پہلی جلسفہ ایک سو سولہ فتح عزیزیہ صفح ایک سو آٹھ تفسیر باہر العلوم سمرقندی پہلی جل صفح ایک سو دس مہالمتنزیل امام بغوی کی پہلی جلسفہ باسٹھ ہاں سجد تہیا منسوخ ہے احکام القرآن ابو بکر جساس کی تفسیر ہے پہلی جل صفح 32 خطیب صاحب بھی سراج المنیر میں لکھتے ہیں کفایت المفتی میں فتویٰ ہے پہلی جل صفہ ایک تفسیر مدارک کی 42 نمبر صفح تفسیر قرطبی پہلی جل صفحہ دو خازن وغیرہ 37 نمبر صفحہ میں یہ تحیہ والا سجدہ جب کوئی آئے تو تم سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے سامنے جھک جاتے ہو نہیں, نہیں نہیں یہ بھی جائز نہیں یہ بھی منسوخ ہے ابن العربی میں پہلی جل صفحہ ستائیس تفسیر الجمل پہلی جل صفحہ اکتالیس موضحع القرآن میں بھی اس کی تفصیل ہے تو اب اللہ کے سوا کسی کے سامنے تعظیمن جھکنا تحتن جھکنا بھی ناجائز ہے الملائک لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدمہ یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرو یعنی تازی جھکو آدم کے سامنے یا لغوی وی مانا کرو یا سلام العجم وض القف الجبات ابن العربی کے قول کے مطابق یا ایلا بان لام لام ب مانا یا لام اجلی یا لام لتو تفسیر مدارک تفسیرِ انکت والعیون میں امام ماوردی نے یہ ذکر کیا ہے کہ لِآدَمَ مِن لَام بَمَانِ اِلَا ہے اِنَّهُ اَنَّهُ جَعَلَهُ قِبْلَةً لَهُمْ انکت والعیون ماوردی کی آدم کو قبلے کی منزلہ پہ تھیرا کے اللہ نے فرمایا اُسْجُدُوا لِآدَمَا سجدہ کرو میرے در میں آدم کی طرف فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ تو سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے نہیں کیا ابلیس نے نہیں کیا اللہ استثنا ہے تو مستثنا منہ کی جنس میں داخل ہے کیا کیونکہ مستثنا تو مستثنا منہو کی جنس میں سے ہوتا ہے سجدہ کر دیا ملائکوں نے مگر ابلیس نے نہیں کیا تو کیا ابلیس منل الملائکہ ہے نہیں نہیں قرآن سے ثابت ہے کان من الجن ففس قان امر ربی کان من الجن سور آراف کی آیت نمبر سورہ آراف کی آیت نمبر ستاسی ستائیس ان یراکم ہوا و ہو اور سورہ کاف کی آیت نمبر پچاس ابلیس نوری نہیں ناری ہے تو جب یہ حکم میں داخل ہی نہیں تھا مستثنا منہوں میں داخل ہی نہیں تھا تو اس کی استثنا کیسے ٹھیک ہوئی اگر اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ گناگار کیوں ہوا کیونکہ سجدے کا حکم تو ملائکہ کو کیا گیا تھا تو ابلیس نے اگر سجدہ نہیں کیا تو اس کو تو حکم ہی نہیں تھا کیونکہ یہ ملائکہ میں سے تھا ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو اس کا جواب یہ ہے کہ استثناء متصل نہیں ہے منفصل ہے استثنا متصل وہ ہوتی ہے کہ جس میں مستثنا مستثنا منہو کے جنس میں ہو اور حکم میں داخل ہو بس اب مستثنا منہو کے ساتھ مجانسد ضروری نہیں ہے ہم جنس ہونا ضروری نہیں ہے مجھانا سب ضروری نہیں ہے بس حکم میں داخل تھا ابلیس جیسے سورہ عراف میں ہے ما من آ کا لما ماں اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا سجدہ کرنے سے اس کو جس کا میں نے تمہیں حکم کیا تھا تو اللہ نے حکم کیا تھا ابلیس کو ملائکہ کے ساتھ آدم کو سجدہ کرنے کا سورہ آراف آیت نمبر گیارہ تو یہ داخل فی الحکم تھا اس لیے مستثنا متصل جائز ہے صحیح ہے داخل فی الحکم تھا وہ ضروری نہیں یہ اکثر سلف کا قول ہے کہ ملائکہ کی جنس میں سے نہیں تھا لیکن داخل فی حکم تھا حکم اس جدو کا ملائکہ کو بھی تھا ابلیس کو بھی تھا اسی لیے سسنا سمجھ میں آ رہی ہے بات تو فسجدو ادو اللہ ابلیس سجدہ کر لیا سب نے فرشتوں نے اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدا نہیں کیا آبا انکار کر دیا سجدا کرنے سے وجہ کیا تھی وسطبرا خود کو بڑا جانا قرآن میں تکبر دو دفعہ اور استقبار بیالیس دفعہ ذکر ہے لفظ تکبر ابلیس کی صفت میں سورہ آراف آیت نمبر تیرہ میں ہے اور کافروں کی صفت میں سورہ آراف آیت نمبر ایک سو چھبیس میں ہے اور استقبار ابلیس کی صفت میں چار بار آیا ہے اور کافروں کی صفت میں اکتیس بار آیا ہے اور آدم استقبار نیکوں کی صفت میں سورہ معدہ آیت نمبر بہاسی سورہ سجدہ آیت نمبر پندرہ یہ آدم استقبار ملائکہ کی بھی صفت ہے سورہ عراف آیت نمبر دو سو چھے اور سورہ نہل آیت نمبر انچاس اور یہ آدم یہ تکبر صفت اللہ کی بھی ہے متکبر سورہ حشر میں ہے اور سورے جاسیہ میں بھی ہے کبریا ولاح ال کیبریا اور سورہ جاسیہ کی آخری رعایت تکبر اپنے آپ کو اپنے درجے سے اونچا جاننا مخلوق کی صفت میں تکبر کسے کہتے ہیں اپنے درجے کو اپنے درجے سے اپنے آپ کو اونچا ماننا ابلیس کا اتنا مقام نہیں تھا جتنا اس کا خیال ہو گیا تھا اتنی حیثیت تو نہیں تھی ابلیس کی جتنا وہ سمجھ بیٹھا تھا ابا وس تک برا یہ عطف علت کا معلول پر عطف العلت علی المعلول معلول ابا ہے انکار کرنا اس انکار کی وجہ کیا تھی وسط انکار کر لیا اس نے وسط خود کو بڑا جانا خود کو بڑا جانا تکبر آزازیل را خوار تکبر آزازیل را خوار کرد, کرد بزندہ لانت گرفتار کرد آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استقبار کرد مردود شد سادی بابا کہتے یہ تکبر ہی تھا جو ابلیس کے لیے تباہی کا ذریعہ بن گیا زندان لانت میں گرفتاری کا سبب بن گیا آدم چو استغفار کرد مقبول شد آدم نے استغفار کیا تو مقبول ہو گیا ابلیس چو استقبار کرد مردود شد ابلیس نے تکبر کیا تو مردود ہو گیا دھتکارا ہوا بن گیا آباوس و برا آسمانوں میں پہلا گنا تکبر کی وجہ سے ہوا تھا تو زمین میں بھی تکبر کی وجہ سے ہوا تھا قابل نے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا خود کو بڑا جانا خود کو بڑا جانا حسد بھی کیا اور اسے تکبر سے ہی حسد پیدا ہوتا ہے اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے السلام فرمات علیہ خل الجنت فی قلبی ہی مسقال و حبت من خردل من کبرن وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تکبر ہو تو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام سے صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے حسین ہوں اس کے کپڑے اچھے ہوں نبی علیہ السلام نے ان اللہ جمیل یحب الجمال القبر بطر الحق کی غم الناس تکبر تو حق کو نہ ماننا اور حق کو نیچا کرنا اور لوگوں کو نیچا کرنا ہے تکبر تو اسے کہتے بطر الحق کا غم الناس تو وہ اسکلنا الملائی کتس اس جدول یاد کرو کہ کہا تھا ہم نے ملائکہ سے سجدہ کرو آدم کی طرف فس جدو تو سجدہ کر دیا سب نے اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا کیوں ابا انکار کر دیا اس وجہ سے وس انکار کی وجہ ہے آتف آتف ہے آتف ہے علت کی معلوم آتف ہے علت اپنے معلول پر وکا نمین الکا اور تھا یہ کافروں میں سے جب کافر تھا تو فرشتوں کے ساتھ جنت میں کیا کر رہا تھا تو اس کا ایک جواب یہ ہے کا من ال فی علم اللہ اللہ کے علم میں ورنہ تو یہ مومن تھا ابھی تک عابد تھا زمین میں کوئی چپا اس نے نہیں چھوڑا جس پہ اس نے اللہ کے ساتھ در میں سجدہ نہ لگایا ہوں لیکن اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کافر ہے کافر ہوگا کانا ماضی اپنے مان یا کانا بمانے سارا اب جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر لیا تو کانا بمانے سارا اب ہو گیا یہ سجدہ, یہ کافروں میں سے اب ہو گیا تو یا کانا ماضی اپنے معنے میں یا کانا بمانے مزارے ماضی بمانے مزارے سارا ہو گیا یہ سجدہ من کافرین کفر کرنے والوں میں سے انکاریوں میں سے اب ہو گیا یہ وقل نا یادمسکن انت وزو جکل جنتا فکولا منہا رگدن ہائی سماولا تقربا حاضی شجرت فتک فتک من ظالمین یہاں <تصفيق> سے چوتھی اور آخری نعمت عامہ ذکر ہو رہی ہے تین بیان ہو گئی ایک اللہ نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا نیس تھے تم تو تمہیں اللہ نے وجود بخشا دوسری نعمت زمین کے منافع اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمائے تیسری نعمت اللہ نے تیرے بابا آدم کو مسجود ملائکہ بنایا اور عزت دی اب چوتھی نعمت تیرے بابا آدم سے لغزش ہوئی تھی تو اللہ نے معافی دی تھی اللہ نے منع کیا تھا کہ اس شجرہ کے پاس نہیں جانا نعمترا بیان وہ کل نا یادم اس کن اور کہا ہم نے او آدم اس کن رنتا تو زو جو کل اور تیری بیوی بی جنت میں تو اور تیری بیوی بی ہوا جنت میں تم رہو وہ غلام انہا اور کھاؤ اس جنت میں سے بے سیار غلام انہا منہا من ابتدائی ہے یا من بمانے فی ہے کھاؤ اس جنت میں سے حیسو سو حیسو ہائی سو مکانی بھی آتا ہے اور زمانی بھی آتا ہے تو دو مانے جب کبھی بھی تم دونوں چاہو یا جہاں سے تم چاہو حیسو سو ولا تقربا ہاد شرا اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت کے فتکونا کونا ہے معذوف پر انتقا اگر گئے تو فتکونا من الظالمین ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے اب نبی کو ظلم کی نسبت یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے ظلم کے معانی جان لو ظلم بمانے کمی اور نقصان کے ہے تفسیر میں یا ظلم بمانے اپنے آپ کو ضرر پہنچانا تفصیر مدارک نے لکھا ہے عبادت بھی اس اسی کو کہتے ب تفیت الکرامہ تفصیر والے کہتے ہیں بے تفیت الکرامہ تمہاری کرامت فوت ہو جائے گی یا ازارین انفسم تفسیر مدارک نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہو اور ظلم بمانے نقصان قرآن میں مستعمل ہے اصل لغت میں بھی ظلم نقصان کو کہتے ہیں ہاں اصطلاعی شریعت میں مخالفت امر اللہ بال کو کہتے ہیں اللہ کے امر کا خلاف مخالفت امر اللہ بال کو ظلم کہتے ہیں قصدن اللہ کے حکم کا خلاف کرنا ہر لغت کے اعتبار سے ظلم نقصان کو کہتے ہیں نقصان کمی اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ستاون دیکھیں ففٹی سیون ولا کن کانونفسمی ازلیمون لیکن تھے یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تو اپنے آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے نہ اپنے لیے نقصان کرنے والے اسی سورہ بقرہ کی دو سو اناسی نمبر آئے بھی دیکھ لیں ٹو سیونٹی نائن دو سو اناسی لا تزلیمون ولا تزلم تم کسی کا نقصان نہ کرو تو تمہارا نقصان بھی نہیں ہوگا ظلم بمانے نقصان سورین فال کی آیت نمبر ساٹھ میں بھی ہے سورین فال آیت نمبر ساٹھ ظلم بمانے نقصان و کمی وان تم لا اور تمہارا نقصان نہیں کیا جائے گا آخری حصہ سورہ کہف کی آیت نمبر تین بھی ہے کل تل جنت نیا تتو ولم لہا والم تزلم منہو شعی آل تل جنت نیا تتو یہ دو رویہ باغ تھا دیتا تھا اپنا پھل اور میوہ والم تزلم منہوشی آ اور کمی نہیں کیا کرتا تھا یہ باغ اس میوے اور پھل سے کچھ چیز سورہ فاتر کی آیت نمبر 32 بھی دیکھیں فاتر سمع ورسن الذين من عبادنا رسنلام ظالم الفسی جب اللہ نے منتخب کر دیا تو ظالم اپنے لیے کمی کرنے والے تھے نقصان حدیث میں بھی آتا ہے بخاری کی پہلی جلسفناسی میں یہ حدیث ہے کال اللہ عز و حدیث قدسی ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں حل ظلم تو کم من اجر کم من شعی ان اللہ جنتیوں سے پوچھے گا حل ظلم تو کم من اجر کم من شعی ان دوسری حدیث میں بھی آتا ہے بخاری کی صفحہ تین سو چو چار تین سو چار پہلی جلد کانن نبی و صلی اللہ علیہ وسلمہ یہ ولم یقن یزلی معاہدن اجر نبی علیہ السلام کسی کے اجر میں کمی نہیں کیا کرتے تھے یہ تجیم و لیکن کسی کے اجر میں کمی نہیں کیا کرتے تھے تو ظلم بمانے کمی اب مانا شان نبی کے موافق ہو گیا ان فتقو ظالمین اگر اس درخت کے قریب چلے گئے تم لوگ تو ہو جاؤ گے تم من الظالمین اپنے لیے کمی کرنے والوں میں سے اللہ کی نعمتوں میں کیونکہ ظالم نبی کو نہیں کہا جاتا سرے بقر کی آیت نمبر 124 ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ میری اولاد میں انبیاء پیدا کر دے تو اللہ نے فرمایا لا نال ظالمین نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں کو ظالم کو میں نبوت نہیں دیتا ظالم کو منصب نبوت نہیں دیتا ہاں اب انہوں نے تو یہ کھایا تھا تو کیا یہ گنا تھا ظلم تھا نہیں گناہ نہیں تھا سورے توہا آیت نمبر 115 دیکھے ذرا کیونکہ گنا کے لیے قصد اور ارادہ ضروری ہے اب دیکھے سورے توحا سولواں پارہ آیت نمبر 115 115 115 نمبر آیت سور توحا کی والا قداہد نا اللہ آدم من قبل فن سیا وال نجد لہو آزما اور یقیناً حکم کیا تھا ہم نے آدم کو اس سے پہلے فن تو ان سے بھول گیا اور جب بھول جائے تو گنا نہیں ہوتا نسیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور نہیں پایا تھا ہم نے اس کے لیے قص اور ارادہ گناہ کا قاضی یاز شفا میں مانا کرتے لم نجد جد لہو آزما نے قسطیہ ابن جوزی نے بھی زاد المسیر میں یہی مانا کیا تو جب ارادہ نہیں تھا تو گناہ کیسا تھا سورہ عذاب کی آیت نمبر پانچ آپ دیکھیں گناہ کے لیے تو ارادے کا ہونا شرط ہے نا جب ارادہ نہ ہو تو گنا نہیں ہوتا قصد اور ارادہ گنا کا نہ ہو ولیہ کم جنا فیما اختہ تم بھی ولاکم ماتا امدت قلوب نہیں ہے تم پہ گنا اس میں کہ خطا ہو جاؤ تم ایک کام میں کسی کام میں ولاک ماتا امدت قلوب لیکن گناہ ہے اس میں کہ قصد اور ارادہ کیا ہو تمہارے دلوں نے تمہارے دلوں نے جو قص اور ارادہ کیا ہو اس میں گنا ہے جب ارادہ اور قص نہ ہو تو گنا نہیں ہے کان اللہ غفور رحیمہ کان اللہ غفور رحیمہ اللہ اللہ تو معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے گنا نہیں کیا تھا سورہ آراف کی آیت نمبر اکیس میں آتا ہے شیطان نے دھوکہ دیا تھا وقا سمہما انی لکھما لمینا سہین سورہ عراف کی اکیس نمبر آیت قسمے کھا کے کہا میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں ہاں وقلنا نہ یا آدم اس کو جنہ کہا ہم نے او آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں ولا تقربا ہادی شجرا اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے ورنہ فت کو نام ہو جاؤ گے تم اپنے لیے نقصان کرنے والوں میں سے یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاق ہے قرطبی نے ذکر کیا ہے صفا 308 سو پہ انبیاء قبل البعثت اور بعد البعثت ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں انبیاء کی ذلات پھسلنا غیر ارادی فعل کو کہا جاتا ہے اور غیر ارادی فعل گناہ نہیں ہوا کرتا تو انبیاء کی جو ذلات ہیں خطائے ہیں اجتہادی اس پہ اطلاق گناہ کا نہیں کیا جاتا انبیاء معصوم ہیں ہر قسم کے گناہ سے پاک صاف ستھرے ہیں فاض اللہ شیطانو تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس جنت سے فاخرجہ ہما مما کا نافی تو نکال دیا ان کو اس سے کہ تھے یہ دونوں اس میں اب یہاں اشکال ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا تھا تو سزا کیوں دی گئی سزا کیوں دی گئی تو اس کا جواب یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تدبیر ہے تقدیر کی اجرا کے لیے تدبیر ہے تقدیر کی اجرا کے لیے اللہ نے جنت کے لیے تو آدم کو نہیں بنایا تھا اللہ نے تو زمین کے لیے بنایا تھا انی جاعل فل ارد خلیفہ فل جنت تو نہیں کہا تھا جنت میں تو مہمان نوازی تھی اب دنیا میں بھیجنے کے لیے یہ تدبیر تقدیر کے نفاذ کے لیے ہوئی کہ جنت سے دنیا میں بھی چلے جائیں اور غم بھی باقی نہ رہے جنت سے جدائی کا کیوں جنت سے جدا ہونے کا اور نکلنے کا غم تو بہت بڑا ہے لیکن اللہ کی ناراضگی کا غم اس سے بڑا ہے مومنوں کے لیے انبیاء کے لیے تفسیر ابی سعود اور قاسیمی نے لکھا ہے کہ لم یو عمر ب علی ال جنت وجہ الخلود بل علی وجہ تک یہ تو مہمان نوازی تھی فی الارض خلیفہ تو جب یہ مہمان نوازی تھی مہمان نوازی کے بعد زمین میں بھیجنا تھا تو اسی طرح زمین پہ بھیج دیتے تو آدم علیہ السلام بہت خفا ہوتے تو اللہ نے تدبیر بنائی کہ دو غم آ ایک بڑا ایک چھوٹا بڑا غم اللہ کی ناراضگی کا اللہ کی نافرمانی فرمانی کی وجہ سے اور اس سے چھوٹا غم جنت سے جدائی تو جب انسان پہ چھوٹے دو غم آ جاتے ہیں ایک چھوٹا ایک بڑا تو جب بڑا غم رفع دفع ہو جائے تو چھوٹے غم کا بھی کوئی ملال نہیں رہتا جیسے ایک انسان کو خبر ملے کہ تیرا بیٹا فوت ہو چکا ہے بچہ تو وہ بچے کی میت کے سامنے رو رہا ہو اللہ سب کو غموں سے بچائے اتنے میں آواز آئے کہ وہ نوجوان جوان بچہ بیٹا تمہارا وہ بھی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا تو اسے اپنے بچے کی میت بھول جاتی ہے وہ جوان کی موت کا غم اتنا زیادہ ہے تو اتنے میں وہ جوان بیٹا جب آئے صحیح سلامت زندہ گھر میں آ جائے تو یہ ماں باپ اسے گلے لگا کے شکر ادا کرتے شکر ہے تو تو زندہ ہے کسی نے جھوٹ کہا تھا تو وہ چھوٹے بچے کی موت کا غم اور ملال ماند ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو جب بڑا غم تھا اللہ کی ناراضگی کا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اور چھوٹا غم تھا جنت سے جدائی تو اللہ راضی ہو گیا فتح علیہ ہواب الرحیم تو چھوٹے غم کا ملال بھی کم ہو گیا جنت سے جدائی کا غم بھی کم ہو گیا سمجھ میں آ رہی ہے بات علماء لکھتے ہیں القول صحیح نہلجن نتلتی دار الجزا و ثواب یہ وہی دار الجزاء و ثواب تھی اللہ دکھاتا تھا آدم علیہ السلام کو کہ یہاں آنا ہے لیکن میرے قانون کی تابیداری کر کے آنا ہے تجھنے اور تیرے بندوں نے تیری اولاد تفسیر رحلانی میں صفحہ تین سو پندرہ تفصیر کرتبی میں صفحہ تین سو تین ابن کثیر نے ایک سو اکتالیس اور تفسیر خازن نے صفحہ اٹھتیس اور خطیب صاحب شربینی سراج المنیر میں صفحہ چوراسی پہ لکھتے ہیں القول الصفیق انحل جنت التی دار الجزائی وصواب سمجھ میں آ رہی ہے بات تو یہ اللہ نے تدبیر کی تقدیر کے نفاظ کے لیے سزا نہیں تھی جنت سے نکالنا کیونکہ گنا نہیں تو گنا نہیں سزا بھی نہیں ٹھیک دوسرا جواب یہ حسنات الابرار سیات المقربین کے قبیلے میں سے ہے حسنات الابرار سیات المقربین نیکوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں شمار کی جاتی ہیں اب آدم تو مقربین میں سے ہیں تو اسی لیے انہیں تمبی دی گئی اور لا تقربہ حادی شجرہ یہ نہیں شفقتن تھی شفقتی نہیں تھی حرمت کی نہیں نہیں تھی انبیاء حرام کا ارتکاب نہیں کرتے حرمت کی نہیں نہیں تھی شفقتی نہیں تھی جیسے ریل گاڑی میں لکھا ہوتا ہے بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں وہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کھڑکی سے سر اور ہاتھ کو باہر نہ نکالیں تو بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں یہ حرمت اور نہیں حرم حرمت کی ہے ورنہ جرمانہ ہوگا تمہیں پکڑا جائے گا گرفتار کیا جائے گا بغیر ٹکٹ کے سفر نہ کریں یہ نہیں حرمت کی ہے اب یہ کہا کہ ہاتھ اور سر باہر نہ نکالیں کھڑکی سے یہ شفقتن نہیں ہے کچھ چیز تمہیں نقصان نہ دے دے شفقتن یہ نہیں کی تو لا تقررہ بہاری شجرہ میں بھی یہ ہے کہ یہ شفقتاً اللہ نے نہیں کی جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ ابو اللہ ہد کم فل فل تم میں سے کوئی بھی سوراخ میں پیشاب نہ کرے تو سوراخ کسی سوراخ میں پیشاب کرنا بول کرنا حرام نہیں شفقتن نبی علیہ السلام نے منع فرمایا منع فرمایا ہے کہیں اس سوراخ میں کوئی اذیت ناک سی چیز تمہیں اذیت نہ دے دے تکلیف نہ پہنچا دے تکلیف نہ پہنچا دے دوسرا جواب یہ, یہ خطہ اجتہادی تھی آدم علیہ السلام کا خیال یہ تھا کہ آئین اس شجرا سے منع کیا گیا ہے حال یہ تھا کہ جن سے شاہجارا سے منع کیا گیا تھا اس قسم کے تمام درختوں سے منع کیا تھا تو یہ اجتہادی غلطی تھی اجتہادی غلطی پہ بھی مشتہد کو اجک دیا جاتا ہے اگر مشتہد اجتہاد میں مصیب ہو تو اسے اجران دو اجر دیے جاتے ہیں اگر متحد اشتہاد میں خطا ہو تو فل ہوا اس کے لیے ایک اجر تو ہوتا ہی ہے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بہترین تفسیر کی ہے عصمت الانبیاء کے حوالے سے اور علامہ صابونی نے بھی النبوت والانبیاء میں عصمت انبیا پر بہترین کلام کیا ہے ایک تو جی حضرت شیخ القرآن رحم اللہ کے حوالے سے میں نے اپنے اساتذہ سے سنی ہے وہ فرماتے ہیں کہ آدم نے نہیں کھایا حوا نے کھایا آدم معصوم ہے اس درخت کا پھل آدم نے نہیں کھایا حوا نے کھایا حوا تو نبیہ نہیں تھی امی حوا تو غیر نبیہ تھی اور غیر نبیہ سے گنا کا احتمال ہوتا ہے ولیہ گنا کر سکتی ہے تو پھر نسبت دونوں کو کیوں کی گئی سزا آدم کو ساتھ میں کیوں دی گئی ساتھی کے گنا کی سزا ساتھی کو ملتی ہے اسی لیے نبی علیہ السلام آیا کرتے تھے جب گھر میں کچھ پکا ہوتا تھا اور ام مومنین پیش کرتی تھی تو نبی علیہ السلام فرمین اے یا عائشہ یہ کہاں سے آیا پوچھا کرتی آدم کا یہی گنا تھا کہ یہ پھلے کے ہوا آئی شیطان نے کہا اگر یہ کھا لیا تو باس ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے اب دسترخان پہ رکھا ہے آدم علیہ السلام نے بغیر پوچھے کھا لیا بغیر پوچھے کھا لیا کیونکہ شیطان کا تسلط انبیاء پہ نہیں ہوا کرتا انبیاء اللہ کی حفاظت میں ہوا کرتے ہیں تو آدم علیہ السلام کو یہ نقصان شیطان نے ہوا امی کے ذریعے پہنچا ہے ان شیطان یجریم علیہ السان مجردم سمجھ میں آ ہے بات ہاں ابن عباس و ابن مسعود نے فرمایا کہ یہ وسوسہ مشافہتن تھا کوئی کہتا ہے کہ شیطان جب جنت سے نکال دیا گیا تھا تو وہ کیسے آ کے وسوسہ دے رہا ہے تو کسی نے کہا سام کے منہ میں چھپ کر جنت میں داخل ہوا اور وسوسہ ڈالا تو سام کے منہ میں پیشاب کیا تو اس سے زہر بن گئی یہ جھوٹی باتیں ہیں اسرائیلیات ہیں یہ کوئی صنعت سے ثابت روایات نہیں ہیں آدم علیہ السلام کو بالمشافہ وسوسہ دیا کیونکہ وہ پھر رہے تھے جنت میں تو اس نے باہر سے وسوسہ دیا اور شیطان کی یہ طاقت ہے کہ یہ دور سے وسوسہ ڈال سکتا ہے یا ہوا بی, بی کے واسطے سے وسوسہ دیا بس یہ بھی شیطان کو اللہ نے طاقت دی ہے تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس جنت سے تو نکال دیا ان دونوں کو اس سے کہ تھے یہ اس میں وقل نہ تو باز و کم کا ہم نے جاؤ جاؤ بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے بعض و لباز ان انسان جنات شیاطین کے دشمن اور جنات شیاطین انسانوں کے دشمن ہوں گے یا باد لبادن سے مراد انسان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے والم فلاردی مستقر اور تمہارے لیے زمین میں تھوڑا سا قرار ہوگا تھوڑا سا رہنا ہوگا تھوڑی سی زندگی ہوگی وہ متا ان اور چکھنا ہوگا ایک وقت کے لیے متا متا کا کیا مانا ہے لفظ متا قرآن میں چوبیس مرتبہ آیا ہے اور اس کے بارہ مصداقات ہیں علامہ بیکائی لکھتے ہیں نظم الدرر میں پہلی جل سفر دو سو بہانوے لفظ متا اوتل فی لسان العربی اللجیفت التی ہی امتا المستری و ارضاق صبا الحیوانی و قلا بحا ف قدال دنیا کو قرآن نے متا کہا متا کا اطلاق عربی زبان میں جیفا پر ہوتا ہے جیفا موردار کوئی جانور مردار ہو جائے بغیر زبا کے مر جائے اور پھر کچھ دن اس پہ گزر جائے تو اس کا تعفن اس کے گوش میں آ جاتا ہے بدبودار یہ ہی متا وہ یہ محتاج کا سامان ہے وارزا کو سبا الحیوان محتاج ہو کچھ نہ ملتا ہو تو اس کے لیے یہ جیفا بقدر حاجت کھانا جائز ہے فمانست رباغم ولا عدن فلا اسما علیہ اور یہ سباء الحیوان درندوں کا رزق ہے کتوں کا کی خوراک ہے اسی طرح دنیا کو متا کہا گیا دنیا کو متا کہا گیا ایک عالم کو رکیم متا تبارکہ کے بارے میں شک تھا اس کا معنی معلوم نہیں تھا تو ایک گاؤں میں گیا تو وہاں ایک عورت سے سنا جا رقیم وا خزل متا و کیل تو اس ایک جملے میں اسے تینوں الفاظ کے معنی معلوم ہو گئے شرح قصید بوردا میں صفحہ 144 میں یہ لکھا ہے جا الرقیم رقیم کتا آیا واخذ خزل کپڑا اٹھا کے لے گیا و الالجبلی اور پہاڑ کی طرف چڑھ پڑا دوڑ پڑا جال کلب واخذ المتا وفر الجبل صافی کو کہتے ہیں صافی تندور کے کنارے ایک گندا کپڑا پڑا ہوتا ہے جب تندور جلایا جاتا ہے تو وہ کپڑا اس تندور میں ارد گرد صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کپڑے کا اور کوئی فائدہ نہیں اور کوئی قیمت بھی نہیں زماشری بھی کہتا ہے مجھے بھی متا کا معنی معلوم نہیں تھا تو ایک گاؤں میں ایک بڑیا کتے کے پیچھے بھاگ رہی تھی دوڑ رہی تھی یا کل متا یا کل متا کی چیخیں لگا رہی تھی میں نے کہا متا تو وہ چیز ہے جو اس کتے نے اس بڑیا سے بگائی ہے دیکھتا ہوں کہ کیا ہے جب میں کتے کے پیچھے دوڑا تو دیکھا کہ کتے کے منہ میں وہ گندا کپڑا تھا جس سے عورتیں اپنے گن کو صاف کرتی ہیں تو میرے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ اللہ نے متا دنیا کو اسی لیے کہا کہ یہ بے قیمت ہے بے حیثیت ہے بے وقت ہے بے عزت ہے دنی ہے متعاون الہین تمہارے لیے زمین میں مستقر تھوڑا سا قرار ہوگا وہ متعاون اور چکھنا ہوگا چکھنے سے کوئی کسی کا پیٹ بھرتا نہیں ہے تو اسی طرح دنیا سے کوئی بھی بھرا نہیں کسی کا پیڑ بھی نہیں بھرا جتنا دنیا کے قریب جاؤ گے اتنی حیرت زیادہ ہوگی چکھنا ہے ایک وقت کے لیے فتلقا آدم و مر ربی کلمات تو تلق کا آدم لے لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات ان چند کلمات فتح بل فا تفریح ہے پر فقر وہ کلمات پڑھے تو فتابہ علیہ فتح بلیہ مہربانی کر دی اللہ نے آدم علیہ السلام پر ان تو الرحیم بے شکی اللہ ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان یہ کلمات کون سے تھے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کلمات نبی علیہ السلاۃ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی تو اللہ نے معاف کر دیا لیکن پوچھا کہ اے آدم تو محمد کو کیسے جانتا ہے فضائل اعمال میں فضائل ذکر میں صفحہ 111 پر بھی یہ روایت ذکر ہے عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم سے یہ روایت ہے اور فرمایا تو محمد کو کیسے جانتا ہے تو آدم علیہ السلام نے فرمایا جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا آرش کی طرف تو آرش کے پائوں پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں سمجھ گیا کہ محمد کوئی ایسی بزرگیدہ ہستی ہے جو تجھے بہت محبوب ہے تو نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھا ہے اسی لیے میں نے تیرے محبوب محمد کے وسیلے تجھ سے معافی مانگی ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں تیری اولاد میں سے محمد میرا سب سے زیادہ محبوب پیغمبر ہے اگر محمد نہ ہوتا تو میں تم کو بھی پیدا نہ فرماتا یہ حدیث بالکل بے سند ہے سند کی ضرورت ہے پہلے سب سے پہلے ہم سند کے اعتبار سے اس حدیث پہ کلام کرتے پھر اس حدیث کے متن پہ بحث کرتے ہیں کیونکہ صنعت علی اسنادومن الدینی ولاسناد اللہ کالم ان شاہ اما شاہ مقدمہ مسلم میں صفہ بارہ پہ عبداللہ اللہ ابن مبارک کا یہ قول ہے سند دین کا حصہ ہے اگر سند نہ ہوتی تو پھر جس کی جو مرضی تھی وہی کہتا لیکن ہمارے دین میں ہر بات سند سے دلیل سے ثابت ہونی چاہیے الحدیث کل حیوان ول اسناد الکل قوائم علما لکھتے ہیں حدیث حیوان کی طرح ہے اور اس کی سند اس حیوان کے پاؤں کی طرح ہے پاؤں نہ ہو تو پھر حیوان کیسے کھڑا ہوگا مجموع زوائد صفا 353 پہ یہ روایت نقل ہے اور پھر ناقل لکھتے ہیں سفا 353 مجموع ترپن زوائد میں وفی ہی لم اس میں ایسے راوی ہیں جن کو میں نہیں جانتا اس میں ایسے راوی ہیں جن کو میں نہیں جانتا تو جتنے بڑے عالم نے روایت نقل کی ہو اس روایت میں مجبول راوی ہوں تو یہ روایت ناقابل استدلال ہوگی حاکم نے اسے نقل کیا ہے اور حاکم کہتا ہے اپنی مستدرک میں دوسری جل صفحہ 615 میں سی الاسناد ہے یہ لیکن حاکم کی صحت کا اعتبار نہیں امام زاہ بھی لکھتے ہیں کہ میری تالیخ مستدرک کے بغیر مستدرک کو دیکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا ناروا ہے حرام ہے کیونکہ حاکم متساحل ہے حدیث کی صنعت کی صحت کے اعتبار کے مسئلے میں اور امام زاہ بھی اپنی تعلیق میں فرماتے ہیں دوسری جلسف صفحہ 615 میں مستدرک کے کی اس روایت کے بارے میں کہ یہ حدیث موضوعی ہے اور اس حدیث میں عبد الرحمن راوی ہے جو کہ واہم ہے شاہ عبد العزیز ہندوستان کے علماء پاک و ہند کے علماء کی سند ہے وہ لکھتے ہیں و لہٰذا زاہبی کہ کے حلال نیست کسیرہ کے برتسی حاکم شد امام زہابی فرماتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ حاکم کی تسی پہ دھوکہ ہو جائے ونیز گفتاست احادیث بے سیار است در مستدرک کے بشرط صحت نیست مستدرک میں بہت سی احادیث ہے جو صحت کی شرط تک نہیں پہنچی بلکہ بعض احادیث موضوع نیز است کہ تمام مستدرک بی آہائے معیوب گشت کہ ساری مستدرک کو ان روایات کی وجہ سے معیوب کیا گیا ہے بستان المحدیسین صفحہ ایک سو نو میں شاہبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امام زاہبی بھی لکھتے ہیں ولا ریبا ان مسترک یہ احادیث ال کثیرتن لئی سا شرط صحت مستدرک میں ایسی بہت سی احادیث ہے جو صحت کی شرط میں پوری نہیں اترتی بلفی احادیث ال شان المستدرک کی بھی خراج ہافی مستدرک نے وہ روایت لی تسکیرت الحفاظ تیسری جل صفحہ 172 اور 962 میں اسی طرح روایت پنچ تن پاک والی بھی مستدرک میں ہے وہ بھی موضوعی ہے موضوعات ابن جوزی کی دوسری جلد پہلی صفحے پہ لکھا ہے تو ایک روایت کو ذکر کرنے والا حاکم ہے جس پہ علماء تنقید کرتے ہیں دوسرا روایت کے راوی عبد الرحمان ابن زید ابن اسلم ہیں جو کہ مجھول ہے اور واہم ہے وہ نے جو الفاظ کہے ہیں میں تو احتیاط برت رہا ہوں ان کے بارے میں رافیزی اور خبیص اور قسم قسم کے الفاظ لکھے گئے ہیں لیکن ہم ان سے اس سے احتراض کرتے ہیں تو جب حدیث کی سند یہ ہے اب حدیث کی متن اور کلمات کو دیکھو حدیث میں آتا ہے اللہ نے پوچھا کہ ت نے محمد کے وسیلے مجھ سے کیوں مانگا تو آدم نے محمد کے وسیلے سے مانگا ہے یہ وسیلہ زوات فاضلا کا قرآن سے ثابت ہے شرکی وسیلہ ہے شرعی نہیں ہے دوسرا قرآن کہہ رہے فتح کا آدم میں ربی کلیمات آدم نے اللہ سے سیکھے اور اللہ سے لیے تو جب اللہ سے لیے تو اللہ نے پوچھا کیوں کہ یہ کلمات کہاں سے لیے تیسرا حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلا تو السلام کو اللہ نے فرمایا اگر محمد نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا تو قرآن میں آیا ہے کہ آدم اور ساری کائنات کی پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والن اللہ علیہ ابودن سر زاریات آیت نمبر چھپن اللہ کی توحید ہے تو جا بجا عبارت حدیث قرآن سے ٹکرا رہی ہے سند حدیث ناقابل استدلال ہے تو یہ الفاظ کون سے الفاظ تھے یہ کون سے کلمات تھے فتل قاد و میں ربی قرآن نے خود ذکر کیا سورہ آراف دیکھیں آیت نمبر 23 کالا آیت نمبر تیئیس سور آراف کالا ظلمنا نا ظلم و نا لنا ترمنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ کلمات تھے نا ان دونوں نے کہا قرآن کہہ رہے یہ کلمات تھے اور حدیث میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے معافی مانگی نہیں کالا ان دونوں نے کہا ربانہ ظلمان فسنا ولم تک فر لنا و تر ہم نا لنکون تبری میں ابن جریر نے صفحہ دو میں لکھا ہے یہ کلیمات یہی تھے ربانہ ظلمنان فسنا ولم تقفرلنا وطر ہمان کن القاصرین کرتبی نے بھی لکھا صفحہ تین سو چو چوبیس میں خطیب صاحب نے سراج المنیر میں لکھا پہلی جلد صفح چھیاسی میں تفسیر الجمل نے صفح چوالیس میں تفسیر خازن نے صفحہ انتیس میں تبصیر نے صفح اکتالیس معالمتنزیل نے صفحہ پینسٹھ اور ثمر نے صفحہ ایک امام ماتوری دی نے تعویلات میں سفا چار سو اکتالیس الحداد نے سفا ستر اور ابن عطیہ نے سفا ایک سو اکانوے پہ لکھا ہے کہ کلمات بس یہی تھے انفسنا سنا ولم تفر لنا وترم من خاصرین ہاں اگر کسی بڑے عالم نے اس کو ذکر کیا ہو تو ہم اس کی بے ادبی نہیں کرتے لیکن ان علماء کی خطائی پہ اسے عمل کر دیں گے جنہوں نے یہ روایت ذکر کی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ ان کو خطائی ہوئی ہے اور بڑے سے بڑا عالم ہو اس کے خطا ہونے کا احتمال ہوتا ہے جیسے امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کا خلاف کیا اور ان کی خطائی کا اقرار کیا تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے سے بڑا عالم ہو اس کے خطائی کا احتمال ہے صحیح تفسیر یہ ہے کہ یہ کلمات سور آراف کی آیت نمبر 23 والے کلمات ہیں فتح قدم امر ربی ہی کلیمات تو آدم نے اپنے رب سے چند کلمات وہ کلمات پڑے فتاب علیہ توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو مراد مغفرت اور معافی ہے تو میں ربانی کر دی اللہ نے اس پر معافی کر دی اللہ نے آدم علیہ السلام کو برحیم بے شکی اللہ یہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان قل نہ تو منہا جمیان تو ہم نے کہا جاؤ اتر جاؤ اس جنت سے سب کے سب جمیان تم سب جنت سے اتر جاؤ فہم مایاتی ان کم منی ہو دن فمن تبیا ہودایا فلا خوف یا یہزنون جاؤ تم اتر جاؤ یہ بھی تنہا اس جنت سے جمیان سب کے سب فہم مایاتی پس جب آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہودن ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آ جائے سر چشمۂ ہدایت آ جائے میری کتاب میرا قانون میرا کلام آ جائے تو فمن طبیٰ ہدایا جس کسی نے تابیداری کی میری ہدایت کی فلا فن علیہم ولا یا زنون تو نہ ہوگا خوف ان پر اور نہ یہ غمگین ہو جائیں گے خوف عال الواقع کو کہتے وحزن عال المتوقع کو کہتے ہیں جو غم آ گیا واقع ہو گیا اس پہ غمگین ہونا خوف اور جو متوقع ہو اس کو اس پہ غمگین ہونا حزن ہے خوف خوف موجودہ موجودہ وقت کا ڈر اور حزن آنے والا غم آنے والا غم تو لا خوفنا ولا نلیہ یحزنون نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہو جائیں گے اس کو کہتے ہیں کامیابی ہودن بمان ہادی انبیاء اور کتاب مراد سورہ آراف آیت نمبر پینتیس میں فطاب علیہ میں علیہ کی ضمیر ضمیر کی ضمیر مستطر فائل کی اللہ کی طرف راجی ہے اور ہی ضمیر مجرور عدم علیہ السلام کی طرف راجی ہے فلاح خوف, خوف ایک معنی عیسال مکرو کے ایصال کو خوف سے خوف ہوتا ہے اور حزن محبوب کے فواد کے ساتھ آتا ہے تو اللہ خوفن علیہم ولا یحزنون زنون کو فلاح کہتے ہیں فلا من بالمطلوب فلاح ان جاتوں میں نل مرحوب و ظفر و فلاح نہ خوف نہ ہوزن ہو اور یہ صفت ہے اولیاء کی یونس آپ ذرا دیکھیں یونس آیت نمبر الا ان اولیا اللہ لا خوفن علیہم ولاحم یا زنون خبردار یقینا اللہ کے اولیاء لاخ فن علیہم یا زنون نہ ڈر ہوگا ان پر آنے والے وقت کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت کے بارے میں یا نہ خوف ہوگا ان پر واقع کا اور نہ یہ غمگین ہوں گے متوقع پر سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ولایت مل گئی فلاح فلاح حاصل ہو گئی والذین کفرو تب آ فمن تب آ فقہ کی کتابوں میں زکات کے باب میں ایک لفظ آتا ہے جسے طبیعہ کہتے ہیں اسے طبیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہم واحدتن اپنی ماں کی تابیداری کرتا ہے اتباع کرتا ہے ماں پانی میں جائے تو یہ پیچھے چلتا ہے کیچڑ میں جائے تو یہ پیچھے چلتا ہے ماں پہاڑ تو طب کا لفظ مانا اللہ کی ہدایت یعنی انبیاء اور اللہ کی کتابوں کی تابے من او عن کرنی ہے من او عن مکمل جس کسی نے مکمل تابیداری کی ہدایا میری ہدایت کی فلا و علیہم تو نہ ڈر ہو گئے ان پرانے والے وقت کا والم یہ حضنون اور نہ یہ غمگین ہوں گے گزرے ہوئے وقت پر ولدینہ کفرو و کس زبو بھی آیا تینہ الائی کا صابن ناری خالدون یہ زجر ہے زجر اس خطاب کا تتمہ بھی زجر اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وکزبو بھی اور تغذیب کی جھٹلایا ہماری آیتوں کو الائے کا صابن نار یہ لوگ جہنمی ہیں ہم فی ہا خالدون یہ ہوں گے جہنم میں ہمیشہ کفرو ربکم سے انکار کیا تو یہ لوگ جہنمی ہیں یہ جہنم میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے تو یہ دوسرا باب بھی پہلے حصے کا ختم ہو گیا سور بقرہ کا اس دوسرے باب میں خطاب عام تھا یا دعوے توحید بعنوان عبادت اور بدور کو پہ پانچ عقلی دلائل زجر نہ ماننے والوں کو بشارت ماننے والوں کو ان اللہ علیہ کے ساتھ وہ ہم کا جواب کئی تکفرون باللہ کے ساتھ اربع باعمومیہ بیان ہو گئی اللہ کی توحید سے کیوں انکار کرتے ہو کن تم امواتنفاہیا کم اللہ نے تمیں عدم سے وجود بخشا کیوں انکار کرتے ہو اسی طرح خل قل کما فلردی جمی اللہ نے زمین کے منافع تمہارے لیے پیدا کیے تو کئی تک فرونا باللہ اسی طرح اللہ نے تمہارے بابا آدم کو مسجود ملائکا بنایا اس لی آدم فرمایا تو کئی فتق فرون بلّہ چوتھی نعمت تیرے بابا آدم سے لغزش ہوئی تھی اللہ نے معاف فرمایا فتح بلیہ رحیم تو کئی فتق فرون باللہ ختاب کا تتمہ بالزجر باب کا تتمہ بالزجر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم قوّنا في رضاك وخزل الخير بنا سيتنا واجعل الاسلام منتهى رجائنا لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله الله اسمحنت کو قبول فرما کے راضی ہو جا اے اللہ جتنے رفقا قرآن کے درس کو شوق اور محبت سے سنتے ہیں سب کو قرآن کی پوری پوری برکات عطا فرما تمام عالم سے خصوصاً امت مسلمہ سے یہ وبا عام دور فرما اس وبا کا نہ تیرا فیصلہ تھا اس وبا کو دور کرنا تیرا رحم ہے اے رحمان اللہ تو رحم کر دے مسلمانوں سے یہ وبا عام دور فرما دے اللہ محفظ نا وحفظ آیا واستقائنہ و اساتذہ نہ اللہ ہماری بھی حفاظت کر ہمارے اہل و عیال ہمارے طلباء اور تلامزہ ہمارے رشتے دار اور ہمارے اساتذہ سب کی حفاظت فرما تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما تمام اسلامی سلطنتوں کی حفاظت فرما اے اللہ جلد از جلد اس وبا کو دور فرما دے امتحان کو طویل نہ فرما اللہ مسلمانوں کے اس امتحان میں کامیابی عطا فرما دے اے اللہ ہمیں قرآن کی برکات سے کبھی بھی محروم نہ فرما اے اللہ یہ محنت قبول فرما جتنے دروس اساتذہ کرام کے چل رہے ہیں علماء کرام کے اللہ تمام دروس سے قرآن کی برکات کو عالم میں پھیلا دے اور ان علماء مشائخ اساتذہ کی حفاظت فرما دے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم